السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کل سے جاری ہے اور آج کی آخری نشست ہے اور اس میں جو سبزی دعوت کے پانچ اصول اس کتاب کے اندر ذکر کیے گئے باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ شاء آج وہ ابھی اس نشست کے اندر پانچ اصول ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ شہر متنف کردہ فرمائے بڑے ہی سلیس اور عام فہم انداز میں آپ حضرات کو اس کتاب کی شرح کر رہے ہیں اور مسائل کو سمجھا رہے ہیں اور ہمارے اور سامعین کے ذہن و دماغ میں ساری باتیں بھی الحمد بیٹھتی جا رہی ہیں اور یہی مقصد ہے کہ ہم کتاب کو سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں آپ نے بھی سفید دعوت کے اصول میں پڑھا علم حاصل کرنا اس کے اوپر عمل کرنا ہے دوسرا اصول عمل کرنا تو یہ صرف علم کی حد تک نہ رہ جائیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے اس کی پیدوی کرنی چاہیے میں اور کچھ نام کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت مختصر ہے اور پورے پانچ اصول اس چھوٹی سی نشست کے اندر بیان بھی کرنے اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ اپنے گتگو کو جانی فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفیف فرمائیں اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے فاض کرے اور ان کے علم سے ہمیں پورے مسلمان کو مستفیف فرمائے آمین مذاکر اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلم علی نبینا محمد ولا علیہ وصحبی اجمعین اما بعد سلفی دعوت کے اصول اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس موضوع پہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ شیخ ڈاکٹر عبدالسلام رحیمہ اللہ کی ہے اور اس میں انہوں نے سلفی دعوت کے دس اصول ذکر کیے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ کون سے ہیں یہ پہلا اصول کیا ہے بیٹا دین کا علم لینا دین کا علم سیکھنا یہ پہلا اصول ہے جاہل نہیں رہنا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا اللہ رب العزت نے اور اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنی احادیث میں کیا کہا دوسرا اصول کیا ہے جی بیٹا علم پہ عمل کرنا سلفی دعوت کا تیسرا اصول جی آپ لوگ بزرگ حضرات دعوت نہیں بھائی بزرگ حضرات جی جی یعنی کہ علم کی بنیاد پہ بصیرت کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا جو علم آپ نے لے لیا جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں لیکن آپ کے پاس پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں تین ہو گئے نمبر چار جی بتائیں گے جی جی نمبر چار یہ ہے کہ سلف صالحین کے عقیدے کو لازم پکڑنا عقیدہ توحید کو کتاب و سنت کے عقیدے کو غلط عقائد سے دور رہنا شرکیات سے دور رہنا نمبر پانچ جی بیٹا جی نبی علی السلام کی احادیث اور آپ کی سنت کا اہتمام کرنا علم لیتے ہوئے بھی عمل کرتے ہوئے بھی دانت و تبلیغ دیتے ہوئے بھی ہر سطح پہ نبی علی صلام کی سنت کا اہتمام کیا جائے تو یہ پانچ اصول ہیں جو اب تک ہم نے لیے ہیں لیکن پانچواں اصول ابھی مکمل نہیں ہوا پانچواں اصول میں ہم نے صفحہ نمبر چوالیس فورٹی فور یہاں پہ حدیث پڑھی تھی حدیث ارباد بن بنصاریہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے آخر میں الفاظ تھے فعلی کم تم پہ لازم ہے کہ میری سنت کو اختیار کرو اس کی وضاحت کی ہے صفحہ نمبر پینتالیس پہ فورٹی فائیو پہ شیخ عبدالسلام نے کہ سنت سے مراد اس حدیث میں کیا ہے سنت سے مراد کیا وہ امور ہیں جو غیر واجب ہوتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں سنت سے مراد آپ کا ہر طریقہ چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا وہ کوئی چیز واجب ہو یا وہ کوئی چیز مستحب ہو جو بھی آپ کی سنت ہے یہ یعنی کہ سنت کا رفت اس حدیث میں عام ہے سنت کا رفت اس حدیث میں کیا ہے عام ہے اس سنت کے لفظ میں واجب بھی داخل ہے اس سنت کے لفظ میں عقیدے کے مسائل بھی داخل ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اور جہاں تک اصولوں کا اصولوں سے مراد یہاں پہ اصول کے علماء ہیں ایک ہوتی ہے فق اور ایک ہوتے ہیں اصول فق تو اصول کے علماء کے نام کو کیا کہا جاتا ہے اصولی اور جہاں تک اصولوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جازم کے ساتھ خاص کر دینا ہے تو یہ ایک تاری یعنی آردی اصطلاح ہے آپ یوں کہیں کہ تو یہ ایک تاری یعنی کہ باپ کی اصطلاح ہے آردی کی بجائے لکھیں باد کی اصطلاح ہے آردی نہیں ہے کیونکہ اب ہمیشہ رہے گی اب آپ یہ کہیں کہ یہ باپ کی اصطلاح ہے یہاں سے آپ کیا سمجھے ہیں کون سا بھائی سمجھ پایا ہے اس گفتگو کو دیکھیں پبلک کی زبان میں آج کل سنت کس کو کہتے ہیں ہم کسی سے کہیں داڑھی رکھو بھائی تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے بھائی داڑھی رکھنا کون سا ضروری ہے یہ تو سنت ہے ہاں اس کا مطلب ہے کہ پبلک میں یہ بات مشہور و معروف ہے کہ واجب اور ضروری چیز اور ہے اور سنت چیز اور ہے ایسے ہی ہے نا مسواک جو ہے سنت ہے یا نہیں اور زہر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ واجب ہے فرض اور واجب ہے اس کا مطلب ہے کہ پبلک جو فرق کرتی ہے کس میں سنت میں اور واجب میں لیکن یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی علیکم بسنتی میرے طریقے کو اختیار کرو علیکم بسنتی میری سنت کو میرے طریقے کو اختیار کرو یہاں سنت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نبی علیت اسلام سے ثابت ہے چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ واجب نہ ہو چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو اچھا اب یہ سنت اور واجب میں فرق کرنا یہ کہاں سے آیا کہتے ہیں کہ یہ بعد میں یہ اصطلاح بنی ہے اصول فک علماء کرام کی یہ اصطلاح ہے کہ ایک چیز سنت ہوتی ہے اور ایک چیز واجب ہوتی ہے اور جو حدیث میں لفظ آیا کم بسنتی اس سے مراد یہ اصطلاح نہیں ہے اس سے مراد یہ اصطلاح نہیں ہے اس سے مراد یہ معنی نہیں ہے تو کہتے ہیں جہاں تک اصولیوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جازم مطلوب وہ چیز جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے اچھا شریعت نے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں یعنی آپ کا آپ کا آپ ہی کا ہاں اچھا ایک کا مطلوب جازم ایک کا مطلوب غیر جازم کہیے ذرا یہ الفاظ دلہیے ذرا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں مطلوب جازم مطلوب غیر جازم کہیے ذرا مطلوب جازم اور مطلوب غیر جازم ان کے شریعت نے کچھ چیزوں کا مطالبہ آرڈر کے انداز میں کیا ہے اور کچھ چیزوں کا مطالبہ شریعت نے آرڈر کے انداز میں نہیں کیا شریعت میں سواغ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے آرڈر کے انداز میں یا آرڈر کے انداز کے بغیر تو اس کو کہتے ہیں مطلوب غیر جازم شریعت کہتی ہے کہ زہر کے بعد آپ سنتے ادا کریں شریعت کے یہ مطالبہ جازم ہے کہ غیر جازم غیر جازم اور ایک شریعت کا مطالبہ ہوتا ہے جازم داڑھی رکھو یہ شریعت کا مطالبہ جازم ہے کہ غیر جازم جازم اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے فرض ہے لازمی ہے ضروری ہے داڑھی موننے والا گنےگار ہے تاکہ بات مزید واضح کر دوں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ مانے نہ مانے یہ آپ کا معاملہ ہے لیکن کم از کم مجھے چاہیے کہ میں حق بار بتا دوں روزے قیامت آپ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں حق بتایا نہیں گیا تھا تو داڑھی رکھنے کا آپ نے آرڈر دیا ہے اگر آپ داڑی رکھتے اور خاموش رہتے مطالبہ نہ کرتے ہم کہتے سنت رکھنے ٹھیک ہے نار کے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے داڑھی رکھی بھی اور رکھنے کا آڈر دیا تو یہ مطلوب کون سا ہے جازم تو کبھی مطلوب جازم ہوتا ہے کبھی مطلوب کیا ہوتا ہے غیر جازم تو اب کہتے ہیں اصولی سنت کس کو کہتے ہیں ایسے مطلوب کو جو غیر جاظم ہو اصول فکے علماء کے نام یہ سنت سے مراد وہ مطلوب لیتے ہیں جو کیا ہو بولیے ذرا غیر جاظم تو کہتے جہاں تک وصولیوں کا سنت کو ایسے مطلوب غیر جاظم کے ساتھ خاص کر دینا ہے تو یہ ایک تاریخ یعنی کہ بعد کی اصطلاح ہے یہ معنی بعد میں ایجاد ہوا ہے اللہ کے رسول اسلام کے زمانے میں یہ معنی نہیں تھا آپ کے زمانے میں سنت کیا ہے جو جس کام کا اللہ کرسول نے حکم دیا یا جو آپ نے کیا چاہے وہ واجب ہو چاہے غیر واجب ہو یہاں, یہاں کی بجائے لکھیں جس کا مقصد تاریخ ان کے بعد کی سلاح ہے جس کا مقصد اس کو بھی بگاڑ دیں جس کا مقصد سنت سنت کے اوپر لکھیں آپ نمبر ایک سنت کے اوپر لکھیں نمبر ایک جس کا مقصد سنت اور فرد یا واجب فرد یا واجب اس کے اوپر لکھیں نمبر دو یعنی کہ ایک جانب ہو گئی سنت اور ایک جانب کیا ہو گیا فرد یا واجب تو جس کا مقصد سنت اور فرد یا واجب کے درمیان فر کرنا ہے کیا کرنا ہے فر کرنا ہے یعنی کہ اصولی علماء کے نے کہا ہے کہ سنت کہتے ہیں اس مطلوب کو جو غیر جزم ہو تو یہ معنی جس کے اوپر سنت کا لفظ استعمال کیا ان علماء کے نے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ واجب اور سنت میں فرق کیا جائے بتایا جائے کہ واجب اور چیز ہے سنت اور چیز ہے چنانچہ شریعت کی زبان میں جب مطلق طور پہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ شریع طریقہ ہوتا ہے جسے نبی علی است اسلام نے اپنی عبادات معاملات اخلاق و آداب اور حلقات و سکنات میں اپنایا ہو تو اصولی علماء کرام کے ہاں سنت کا معنی اور ہے شریعت کی زبان میں سنت کا معنی اور ہے شریعت کی زبان میں سنت کس کو کہتے ہیں ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا چاہے واجب ہو چاہے غیر واجب ہو اس کا تعلق اخلاق سے ہو یا عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو اور اصولی علماء کرام کے ہاں سنت کس کو کہتے ہیں سنت وہ چیز جس کا شریعت مطالبہ کرے لیکن آرڈر کے انداز میں نہیں غیر جازم طور پہ مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی چلیں جیپ عرو بن زبیر کہتے ہیں عروا بن زبیر یہ بچے بتائیں گے یہ تابی ہیں یا تبا تابی ہیں یا صحابی ہیں بچے بتائے گا کوئی نہ کوئی بچہ صحابہ ہم پنجابی میں کہا کرتے ہیں کہ یا کٹا یا کٹی سمجھتے ہیں یہ بھی کے بچے کو اگر وہ مذکر ہو مذکر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں مسکلنگ سین جی تو اس کو کیا کہتے ہیں کٹا اور اگر منس ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کٹی یعنی کہ دوباب ہے یا یہ یا وہ آپ نے تینوں کہہ دیے صحابی بھی کہہ دیا کسی بچے نے تابی کہہ دی ताबी انتباہ تابی کہہ دیا تو یہ کیا ہے یہ تابی ہے اور تابی کس کو کہتے ہیں جو جس نے کسی صحابی کو دیکھا को اللہ کے کو کس کو دیکھا ہے صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم تو بن زبیر یہ تابی ہیں لیکن ان کے والد صاحب صحابی تھے یہ تابی ہیں لیکن ان کی والدہ جو ہیں وہ صحابی ہیں کیا نام ہے ان کا ان کی والدہ کے نام اسماء ابو بکر کی صحبزادی رضی اللہ تعالیٰ اچھا ان کے والد کا نام کیا ہے یہ کون بتائے گا یہ نیچے دیکھنے کی جاس نہیں ہے ان کے والد کا نام کون بتائے گا میں مان جاؤں گا اسے زب عروا بن زبیر کے والد کا نام کیا ہے زبیر اچھا یہ تو عروا بن زبیر جو ہیں ان کے والد بھی صحابی ان کی والدہ بھی صحابیہ اور ان کے بھائی بھی صحابی بھائی کا نام کون بتائے گا جو صحابی ہیں عبداللہ بن زبیر چلیں جی تو یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں سنتوں کو لازم پکڑو سنتوں کو لازم پکڑو کیونکہ یہ سنتیں دین کی بنیاد ہیں تو یہاں سننے سے مراد کیا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث آپ کا طریقہ اسے لازم پکڑو کیونکہ یہ سنتے دین کی بنیاد ہے یہ قول کہاں پہ آیا اس کتاب میں جس کا نام ہے سننا کتاب کا نام ہے سننا کس رائٹر کی ہے محمد بن نصر المروزی آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا چلیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ رسول اللہ بھی توجہ میری تو ایسے نہ کریں ایک بچہ آپ سمجھدار ہے اور آپ کی توجہ لے جائیے تو بڑی عجیب سی بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے آثار و احوال کا تتبو کرتے ان یعنی اس کی پیروی کرتے اور بڑے دھیان سے ان کا خیال کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے اس قدر اہتمام کرنے کی وجہ سے آپ کی عقل پر خوف کھایا جانے لگتا تھا جیسا کہ ابو نعیم وغیرہ نے نقل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی علی و والسلام کی پیروی اس حد تک کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے مثال کے طور پہ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں کون کس کی بات کر رہا ہوں عبداللہ بن عمر کی کسی جگہ سواری سے نیچے اترے پیشاب کرنے کے انداز میں بیٹھ گئے پھر اٹھڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے کہنے لگے یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا اب مجھے پیشاب کی حاجت تو نہیں تھی لیکن میں نے چاہا کہ جیسے آپ نے کیا تھا ویسے میں بھی کروں اگرچہ ان کے والد کن کے والد عبداللہ بن, عبداللہ بن عمر کے والد کا نام کون سا بچہ بتائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے دوسرے خلیفہ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کیا دلیل ہے دھیان سے سنیے گا امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق ایک بار مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھے نماز پڑھائی نماز کے بعد دیکھا کچھ لوگ بھاگ کر کہیں جا رہے ہیں دوسرے لوگوں سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہیں بتایا گیا یہاں پہ کوئی مسجد ہے وہاں کسی زمانے میں نبی علی سب نام نے نماز پڑھی تھی یہ لوگ وہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ جو نماز پڑھنے کا وقت تھا وہ نماز پڑھ چکے ہیں ادھر اب اضافی کوئی نماز وہاں پڑھنے جا رہے ہیں تو جناب عمر فاروق نے کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی یہ غلوب ہے یہ حد سے آگے بڑھنا ہے وہ قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو عبادت کی جگہ قرار دے دیا یہاں پہ ہمارے نبی کا پاؤں لگا ہے یہ عبادت کی جگہ ہے فرمایا تم یہ کام نہ کرنا اگر کسی کی نماز کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے وہ اس جگہ نماز پڑھ لے جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن صرف اس لیے نماز پڑھنا اس جگہ کے یہاں پہ ہمارے نبی کے پاؤں لگے ہیں جناب عمر فروغ نے کہا کہ یہ غلوب ہے اور اس کی وجہ سے پیدی قومیں میں ہلاک ہو گئی تو اب خلاصہ کلام کیا ہے دھیان سے سنیے گا ذرا کہ جس جگہ کو نبی علی سعد اسلام نے اہمیت دی اور نماز پڑھی وہاں پہ ہم بھی کسدن نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے مثال کے طور پہ کوبا میں آپ نماز پڑھنے اسپیشلی جایا کرتے تھے ہم بھی جائیں گے جب مدینہ جائیں گے تب مسجد نبی میں آپ کسدن نماز پڑھتے تھے مجز حرام میں آپ کسن نماز پڑھتے تھے ہم بھی کریں گے لیکن راستے میں جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی وہاں پہ آپ نے اس جگہ کا باقاعدہ کست کیا یا نماز کا وقت ہو گیا تھا تو جو بھی جگہ تھی آپ نے نماز پڑھ لی اتفاقن ایسا ہوا کہ قصدن ہوا میرا سوال آپ سے اتفاقن ہوا اب اگر ہم اسپیشلی جائیں گے تو یہ کسدن ہو گیا تو پھر یہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنا نہیں ہے تو بر عبداللہ اللہ بن عمر جو تھے وہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حالات کی پیروی میں اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ حیران رہ جاتے تھے امام زہری فرماتے ہیں گزرے ہوئے ہمارے علماء کہتے تھے گزرے ہوئے ہمارے علماء کہتے تھے امام زہری صحابی ہیں کہ تابی ہیں تابی تو جب تابی یہ کہے کہ ہمارے گزرے ہوئے علماء کہتے تھے تو علماء کون ہوں گے صحابہ سنت کو تھامنے میں نجات ہے کامیابی کس میں ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھام لیں حدیث کو سینے سے لگا لیں مثال کے طور پہ اگر حدیث اور آپ کے مسلک کے علماء کرام کا فتوا آپس میں ٹکرائے تو کس کو چھوڑیں گے جی تابی کو نہیں نہیں آپ بھول گئے تابی کے نام نہیں لیا میں نے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف حدیث ہو اور ایک طرف آپ کے مسلک اور آپ کے مقامی علماء پیر صاحب ہیں علماء پیر صاحب مولوی صاحب ہندوستان کے پاکستان کے بنگلہ دیش کے افغانستان کے ایک طرف حدیث ہے ایک طرف آپ کے مولوی صاحب کا فتوا ہے تو یہاں پہ کس چیز کو لیں گے حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث کو لیں گے تو سنت کو تھامے رکھیں گے تو اسی میں نہ جاتا ہے امام زہری کا قول اسے امام دارمی اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کرنے کے بے شمار فوائد ہیں فائدہ کیا ہے حدیث کو تھامنے کا حدیث پہ عمل کرنے کا اس کے بے شمار فوائد ہیں انہی میں سے چند درج ذیل ہیں نمبر ایک سنت کی پابندی کرنے والا محبوبیت کے اس مقام پر فید ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کسی میں فرمایا ہے جو سنت کی پابندی کرتا ہے اس کو مقام ملتا ہے محبوبیت کا محبوب بن جاتا ہے کس کا محبوب اللہ کا کتنی بڑی بات ہے یعنی کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جناب مجھ سے پبلک محبت کرتی ہے کوئی خوش ہوتا ہے میرے بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں کوئی خوش ہوتا ہے میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور کوئی لڑکی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا خامن مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور یہاں پہ محبت کون کرے گا اللہ کب جب سنتوں کو اپنائیں گے حدیث میں کیا جی دی دیکھیں وما يزال و د التی بخاری کی حدیس ہے اور اس کا نمبر ہے چھ ہزار پانچ سو دو سکس فائیو زیرو ٹو سکس فائیو زیرو ٹو ترجمہ کیا اس حدیث کا اور میرا بندہ یہ کون کہہ رہا ہے میرا بندہ اللہ تعالیٰ اسی لیے اس کو کیا کہتے حدیث سے جس حدیث میں نبی علیہ السلام یہ کہیں کہ اللہ نے کہا تو وہ حدیث کچھ سی ہو گئی میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اللہ کی محبت کا ملتی ہے فرض فرض عبادت ادا کرنے سے یا نفل فرض ادا کریں اس کے بعد نفل عبادات بھی آپ سنت عبادات بھی آپ یعنی کہ مسلسل کریں تو پھر اللہ محبت کرے گا زہر سے پہلے کی سنتیں زہر کے بعد کی سنتیں کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں اللہ کی محبت مل جائے گی نہیں اللہ کی محبت تب ملے گی جب مسلسل آپ یہ سنتیں پڑھیں ناغا نہ کریں اور فرض نما تو چھوڑنی نہیں ہے تو میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو محبوبیت کا درجہ مل گیا نا کیا کرنے سے ملا سنت عبادت کرنے سے جو واجب نہیں ہے واجب تو کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سنت عبادت کر رہے ہیں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں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 مسجد میں بیٹھنا درس میں بیٹھنا بھی انشاءاللہ شاء اجر و ثواب کا باعث ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے ہاں جی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں اس, کا, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کیا مطلب بیٹا ماشاء اللہ تبارک و تعالی وت اعلیٰ اللہ بار کا وت اعلیٰ ماشاء اللہ. ما اللہ. ما اللہ اللہ نظر باس سے بتایا جی ماشاء اللہ یہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہمارے بر صغیر پاکو ہند کے بڑے بڑے علماء کے نام کو بھی معلوم نہیں ہے ماشاء اللہ یعنی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں مراد یہ ہے کہ میں اس کو آنکھ کے غلط استعمال سے بچاتا ہوں جب اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو بندہ آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرتا اس سے حرام چیز نہیں دیکھ پاتا اللہ اس کو گناہ سے بچاتے ہیں آنکھ والے گناہ سے اللہ اس کا کان بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو غلط آواز سننے سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں اللہ اس کے ہاتھوں کو غلط چیز پکڑنے سے بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کو غلط جگہ کی طرف جانے سے اور قدم اٹھانے سے بچاتی ہیں یہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی ہے نیکیاں کرنے کی گناہوں سے بچنے کی وہ انسا النا اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں پناہ دے دیتا ہوں اللہ اکبر کیا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کا محبوب بن جائے اور ہمارے نوجوان وہ کسی نہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ عظیم لوگ کس کی محبت کو حاصل کر رہے ہیں کس کا محبوب بننا چاہتے ہیں اللہ تعالی کا محبوب بننا چاہتے ہیں کہاں یہ پاکیزہ محبت اور کہاں وہ شطانی اور غلیظ اور گندی محبت سنت کی پابندی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ فرائض میں یہ یہ کیا یہ سنت سنت کی پابندی ہے یہ سنت یہ فرائض میں کسی طرح کی کمی کو پورا کر دیتی ہے کسی طرح کی کمی کو پورا کر دیتی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إن أول ما يهاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع حد العمال حدیث کا ابو آٹھ حدیث چونسٹھ نمبر 864 864 اور ابو ایٹ 866 یہ جو 866 ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے ترجمہ کیا ہے قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ تاچھ کی جائے گی وہ نماز ہوگی سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہونا جی نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے ہمارا رب تو ہم ہم جو ہیں سب سے پہلے کس کو قربان کرتے ہیں شادی ہو شادی کے دن تو نمازیں مسلمانوں کو ویسے معاف ہو جاتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو کیوں ایسے ہی ہے نا جی خصوصاً دلہن صاحبہ جو ہے لڑکی جو ہے اس کا میک اپ ایسا ہوتا ہے کہ اب نماز دو تین روز کی تو گئی شادی جیسی نکاح جیسی عظیم خوشی کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے تو اس میں برکت کیا ہوگی اس کے نتیجے میں گھر میں اختلافات اور بے سکونی نہیں پیدا ہوگی تو اور کیا ہوگا کل کو طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا تو بہرحال سب سے پہلے پوچھتا تاچھ جس کے بارے میں ہوگی وہ نماز ہوگی ہمارا رب اپنے فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کون خوب جانتا ہے اللہ اللہ فرشتوں سے کیا کہے گا میرے بندے کی نماز کو دیکھو اس کی نمازیں پوری ہیں یا اس میں کوئی کمی ہے یعنی کہ حالانکہ اللہ جانتا ہے اللہ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ کا ایک انداز ہے اگر پوری ہوگی کیا پوری ہوگی نماز تو پورا ثواب لکھا جائے گا اور اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرستوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہے اگر نفل ہوگا نفل ہوگی تو فرمائے گا میرے بندے کے فرض کو اس کی نفروں سے پورا کرو پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا تو سنت عبادات نفر عبادات فرض عبادات میں رہ جانے والی کمی کو کیا کریں گی پورا کریں گی تیسرے نمبر پہ فائدہ سنت کا سنت کی پابندی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اخیر زمانے میں اس کا ادر بہت زیادہ ہوگا کس زمانے میں آپ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں رفلی دین کرنا بہت مشکل ہے جان سے مار دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے جان سے مار دیتے ہیں بیگم گھر سے نکال دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ٹھیک ہے سنتوں پہ عمل کرنا مشکل ہوگا لیکن اس زمانے میں سنت پہ عمل کریں گے تو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا سنگیا بات کو اب دیکھیں جیسا کہ اتبا بن غزمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکم ایام اسب رفی ہن مصر جمرفی ہن ہیں اللہ وسلم کی چاہوں گا تمہارے پیچھے تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا کسی بات پہ جمے رہنا استقامت کا مظاہرہ کرنا شی صاحب گفتگو کر رہے تھے نا کہ پریشانیاں مسلمانوں کو بہت ہیں لیکن صبر کریں ڈٹے رہیں اس کا مظاہرہ کریں تو یہ دیکھیں اللہ کی رسول کیا فرما رہے ہیں تمہارے بعد ایسے دن آنے والے ہیں کہ اس وقت صبر کرنا اتنا مشکل کام ہوگا جتنا کہ انگارے کو مٹھی میں پکڑے رہنا ہاں جی انگارے کو مٹھی میں پکڑ سکتے ہیں تو صبر کرنا نیکی کرنا اتنا مشکل کام ہوگا اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو کس پہ عمل کرنے والے کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ سب کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہیں پیروں کی باتوں پہ عمل کرنے والے نہیں بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس زمانے میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کو تم جیسے پچاس عمل کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا آخری زمانے میں جب آپ سنت پہ عمل کریں گے تو ایک آدمی نے عمل کیا اور ثواب لے گیا پچاس صحابہ کے نام کے عمل جتنا سمجھ رہے ہیں نا کہا گیا اللہ کے رسول کہ ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ پچاس عمل صالح کرنے والوں کے ازر کے برابر اذر ملے گا تو یہ پچاس عمل صالح کرنے والے ہم میں سے مراد ہیں ہم صحابہ کے میں سے یا اس زمانے کے لوگوں میں سے مراد ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے نہیں بلکہ تم میں سے پچاس لوگوں کے عمل جیسا ثواب ملے گا تو ٹھیک ہے آج کل اور آئندہ زمانوں میں سنت میں عمل کرنا مشکل ہے تو جتنا مشکل ہے عمل کریں گے تو سواب بھی اتنی اسی قدر زیادہ ہے جتنے مشکل حالات میں آپ روزے رکھتے ہیں جتنے مشکل حالات میں آپ نماز پڑھتے ہیں جتنے مشکل حالات میں آپ داڑھی رکھتے ہیں اسی قدر ثواب زیادہ ملتا ہے جب کوئی نیکی کرنے پہ لوگ آپ کا مزاق اڑائیں آپ کو تنگ کریں پریشان کریں اور آپ پھر بھی نیکی کریں اسی قدر زیادہ آپ اللہ کی محبت پائیں گے ادر و ثواب پائیں گے اور سلف بعض سنتوں کے چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سختی کرتے تھے کچھ سنتیں ایسی تھیں جن کے چھوڑ دینے پہ سلف کیا کرتے تھے بہت سختی کرتے تھے یا مطلق طور پہ چھوڑنے والے کی ملامت کرتے تھے یعنی کہ سلف یا تو کوئی بھی سنت چھوڑے تو اس پہ سختی کرتے تھے یا کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کے چھوڑنے پہ سختی کرتے تھے اس لیے کہ آپ علی اساتو اسلام کے اس قول کے عموم میں وہ بھی داخل ہو سکتا ہے وہ بھی داخل ہو سکتا ہے وہ کون سنت چھوڑنے والا کیونکہ کیوں کہ السلام علی اس قول کے عموم میں وہ بھی داخل ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار تریسٹھ فائیو زیرو سکس تھری فائیو زیرو سکس تھری اور مسلم شریف ون فور زیرو ون ایک ہزار چار سو ایک ترجمہ کیا ہے میرے طریقے سے جس نے اعراض کیا بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے میرے طریقے سے اب اگر کوئی آپ کی سنت چھوڑتا ہے کوئی بھی سنت تو خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث کا حصہ بن جائے گا مثال کے طور پہ مسوا کرنا آپ کو شاید معلوم ہو کہ جو بڑے بڑے آفس ہیں جہاں پہ آپ بلکہ آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا جاب کرتے ہیں آپ تو وہاں بڑے بڑے آفیسرس کے سامنے یہ شلوار تخڑوں سے اوپر رکھنا یہ مسواک وغیرہ کرنا اس پہ مذاق اڑایا جاتا ہے اور یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں مسواک کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں شلوار ٹکڑوں سے اوپر رکھنے پہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کیا کپڑا کم ہو گیا کیا چکر ہے یہاں تک کہہ دیتے مذاق اڑاتے ہیں داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں تو اگر کوئی آدمی اس طرح سنت سے راز کرتا ہے سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس عدیض کا حصہ نہ بن جائے کہ جس نے میری سنت سے راز کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے وطر چھوڑ دیا وہ برا آدمی ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے یعنی کہ آپ میں سے دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو قرضہ دیا جس نے کردہ لیا وہ اب نہیں مانتا آپ دو آدمی گواہ لے کر چلے گیا کہ یہ ان کے سامنے میں نے اس کو کردہ دیا تھا تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ یہ تو بتر نماز نہیں پڑتا اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی تو جد کہے گا واکنگ میں اس کی گواہی نہیں لوں گا اگر یہ وطر نہیں پڑتا تو اچھا جو فرد نماز نہ پڑے اس کی گواہی تو قابل قبول ہے نا اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آج اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو اکثر لوگوں کی گوائیاں ریجیکٹ ان کی گواہی جاج سنی گا ہی نہیں کیونکہ نہ نماز پڑھتے نہ فرض روزے رکھتے داڑھی بھونڈتے ہیں شلوار ٹکڑوں سے نیچے رہتی ہے سود لیتے ہیں اور یہ سارے وہ امور ہیں جن کی وجہ سے انسان فاسق بن جاتا ہے اور فاسق کی گواہی قابل قبول ہے؟ نہیں تو یہ امام احمد کا قول آپ کو کہاں ملے گا طبقات الحنابلہ امام ابن اب یا کی ابن اب یا طبقات الحنابلہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بھی ثابت ہو اس پر عمل کرنے اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا ادر عطا کرے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آدمی کا ادر عطا کرے جو سنت کو زندہ کرتا ہے اچھا جی اب چھٹا اصول شروع کرنے لگے ہیں یہ پانچواں اصول کیا تھا جی بیٹا شہباز بیٹا بہت اچھے اللہ آپ کو ذہ خیر دے پانچواں اصول کیا تھا کہ سنتوں کو اپنانا احادیث پہ عمل کرنا اللہ کے اصول کے طریقے پہ عمل کرنا چوتھا اصول کیا تھا جی آپ دونوں باپ بیٹا اب ان کے عقیدے کون سلف کے عقیدے کو عقیدہ توحید کو ہر سطح پہ اپنانا علم لیتے ہوئے عمل کرتے ہوئے اور علم دیتے ہوئے دانت و تبلیغ کرتے ہوئے عقیدہ توحید کو حمیت دی جائے اور تیسرا اصول کیا تھا جی بیٹا اللہ آپ کا بلا کرے بیٹا اللہ تعالی آپ تمام بچوں کو قرآن کا حافظ دین کا عالم والدین کی اطاد کرنے والا اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کو علما میں سے بنائے اچھا جی اور دوسرے نمبر پہ جی بیٹا علم پر عمل کرنا شاباش بہت اچھے ٹھیک ہے آپ نے بیٹا اور نمبر ایک جی بیٹا علم حاصل کرنا بہت اچھے تو یہ پانچ اصول اب تک ہم پڑ چکے ہیں یہ پانچ اصول کس چیز کے ہم نے پڑھے ہیں ادھر سے لوگ بتائیں گے مجھے یہ جو آدھی پیچھے جی سلفی دعوت کے اصول تو اب بتائیے کیا سلفی دعوت کو ایسی چیز ہے جس کو خفیہ رکھا جائے ہماری چیزیں تو سادہ سی ہیں سادہ سی چیزیں ہیں وہی کتاب و سنت کی باتیں جو اللہ کے رسول نے سب کے سامنے بیان کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سلفی دعوت کے اصول ہیں آگے یہ چھٹا اصول علمائے سنت سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا علمائے سنت علمائے سنت وہ کہاں ملیں گے آپ کو مزاروں پہ کے درباروں پہ کہاں ملیں گے آپ کو علمائے سنت سے مراد بدت سے بچنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دینے والے علماء کرام تو یہ علماء سنت ہیں علماء حدیث ہیں سلف علماء جو سلف کے عقیدے کے اوپر ہوں یہ علماء سنت تو ان سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے یہ بھی بڑی اہم بات ہے بعض لوگ شروع میں صحیح عقیدے پہ ہوتے ہیں کتاب و سنت پہ لیکن علماء سے جڑ کر نہیں رہتے وہ کہتے ہیں کہ میں بس اب صحیح عقیدے پہ آ گیا ہوں قرآن کا ترجمہ بھی میرے گھر میں ہے حدیث بھی موجود ہے بس اب ٹھیک ہوں میں تو وہ پھر عجیب و غریب غلطیاں کرتا ہے ایسی غلطیاں جو پہلے کسی نے بھی نہ کی ہوں ایسی ایسی غلطیاں ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے اردو دان طبقہ میں وہ علماء کرام جو باقاعدہ مدرسوں میں نہیں پڑے مطالعہ کر کے آگے بڑھے ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں عام طور پہ یہ بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے جن سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ وہ علماء کے ہیں جو باقاعدہ علماء اہل سنت کے پاس نہیں رہے علماء حدیث کے پاس نہیں رہے ذاتی مطالعے پہ انہوں نے انحصار کیا اس کی مثالوں میں آپ کو مل جائیں گے کون مولانا مودودی آپ کو مل جائیں گے ڈاکٹر اسرار اور جاویدی آپ کو مل جائیں گے انڈیا میں چلے جائیں وحید الدین خان مل جائیں گے آپ کو اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے یونیورسٹی کے لوگ سمتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں موجودہ زمانے میں خصوصاً جاوید ام گام دی کو یونیورسٹی کا طالب علم ہیرو سمتا ہے اور کہتا ہے یہ علماء کرام تو فضول ہیں یہ آدمی ہے جس نے صحیح اسلام پیش کیا ہے وہ صحیح اسلام کیسے ہو گیا نوجوان کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو جوید ام اسلام پیش کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے دلیل یہ ہے کہ یہ نوجوان کی عقل اور سہولت کے مطابق دین ہے نوجوان جیسا دین چاہتا ہے ویسا کون پیش کر رہے ہیں جوید ام اور ہم جو ہیں دین کے طالب علم ہم وہ دین پیش کرتے ہیں جو نوجوان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو تم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں سدھارو اپنے آپ کو ٹھیک ہو جاؤ داڑھی رکھو لڑکیوں سے مسافہ نہ کرو میوزک نہ سنو جوید امام دی کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میوزک سن سکتے ہیں آپ لڑکیوں کے ساتھ مسافہ کر سکتے ہیں اور مسافہ کر سکتے ہیں میوزک سن سکتے ہیں ان سب امور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نوجوان کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور یہ دین وہ ہے جو احادیث کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بن رہا ہے یعنی کہ جوید ام گام دی سابقہ منکرین احادیث سے آگے نکل چکے ہیں یہ ایسی کئی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جن کا انکار پہلے منکرین حادیش نے نہیں کیا مثال کے طور پر پہلے آپ نے سنا ہوگا منکرین آدیش میں پرویش کا نام سنا ہوگا آپ نے تو یہ ویسے ایک سرسید سید خان بھی ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بہت سی احادیث کا بہت سے معذات کا انکار کیا ہے سر سید احمد خان کا نام میں اسپیشلی اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ان کو بھی مسلمانوں کا ہیرو سمتے ہیں اور میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا یہ بتا دوں لیکن ان کی غلطیوں اور گمراہیوں سے آپ کو خبردار کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ جن کے نام لیے ان کو میں نام لے کے کو کافر کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں اس لیے ان سے بچا جائے دور رہا جائے تو علمائے سے مضبوطی کے ساتھ جڑ کر رہنا شریعت اسلامیہ کے اندر علما کی فدیلت اور ان کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے میں ایک, ایک غلطی بتا دوں جب ایدم غامدی کی کیونکہ کئی لوگ آپ میں سے نئے ہوں گے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے یہ کیا چکر ہے آپ کا کیا قیدا علیہ اسلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا کیا قیدا جی کہاں پہ ہیں اور کب فوت ہوں گے جب دجال آئے گا پھر وہ آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوں گے ایسے ہی ہے دجال کو قتل کون کرے گا عیسا اس علیہ السلام اب آپ پوچھئے جویدم غام دی سے وہ کہیں گے عیسا اس علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ آپ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے وہ اس کی تعویل کریں گے آپ کہیں گے اللہ نے کہا پر رفا اللہ علیہ کہ اللہ نے عیسا علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اپنی طرف اٹھا لیا وہ کہیں گے اٹھا لیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم کو اٹھا لیا مراد یہ ہے کہ ان کی شان بلند کر دی ان کے مقام کو بلند کر دیا تو کیا عربی لغت اس مانا کی اجازت دیتی ہے بالکل نہیں کیونکہ اللہ نے کہا بررفا اللہ یہ نہیں کہا بر اللہ بلکہ بررفا اللہ, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو میں نے اپنی طرف اٹھا لیا اگر شان بلند کرنا معنی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے بررفا اللہ علیہ بعد میں نہ کہتے تو بر احادیث اس کے علاوہ ہے تو اس قسم کے بڑے بڑے گمراہ کل نظریات پیش کیے ہیں جاوید امن حامدی نے تو شریعت اسلامیہ کے اندر علماء کی فضیلت ان کا مقام و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن بعض لوگ علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے اور ان کے لیے تعصب کرنے نیز ان کی تقلید کرنے کے درمیان خلط ملط کر دیتے ہیں خلط ملط کر دیتے ہیں جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے اچھا یہ شروع آغاد ہی میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کر دی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کہتے ہیں علماء سنت کے ساتھ علماء حدیث کے ساتھ جڑ کر رہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں جی ہم نہیں تقلید کرتے کسی عالم دین کی ہم تقلید کے خلاف ہیں تو ڈاکٹر ڈاکٹرسلام سب کہتے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں آپ تقلید کریں میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ کسی کی تقلید کریں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء حق علماء توحید علماء سنت علماء حدیث کے ساتھ جڑ کر رہیں اور دلیل کی روشنی میں آپ ان کی بات لیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی غ غل بات لے لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں ان کی غلط باتیں بھی لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں لیکن میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی ایک نیا دین نکال لیں تو علمائے کنام کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تقلید کریں بتانا چاہتے ہیں دونوں باتوں کو خلط ملت نہیں کرنا پھر دیکھیں لیکن بعض لوگ علماء کے ساتھ جڑ کر رہنے اور ان کے لیے تعصب کرنے نیت ان کی تقریر کرنے کے درمیان خلط ملد کر دیتے ہیں جب یہ بہت بڑی غلطی ہے تو علماء کے سے جڑ کر رہنا یہ مطلوب ہے اور ان کے لیے تعصب کرنا اور ان کی تقریر کرنا یہ غلط ہے علماء سے جڑ کر رہنے کا مفہوم اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم آسر کیا جائے ان سے کیا کیا جائے علم آسر کیا جائے ان کی رہنمائی اور تربیت میں رہ کر ان سے علمی استفادہ کیا جائے اسی طرح عوام میں سے جن کے لیے تقلید جائز ہے وہ ان کی تقلید کریں اسی طرح وہ بھی ان کی تقلید کریں جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے جو علمی مسائل میں کوئی رائے اختیار کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر دیکھ کر قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھ سکتے جو اوپر دیکھ کر اردو بھی نہیں پڑھ سکتے اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ علمائے کے نام کے ساتھ رہیں اور ان سے مسئلہ پوچھ لیں تو عالم دین جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق بات کرتا ہے جس کے بارے میں ان کی رائے بن گئی ہے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق باتیں کرتا ہے تو وہ جو جواب دے جو فتوا دے اس پہ عمل کر لیں لیکن اگر کوئی اور آپ کو خبردار کر دے کہ اس عالم دین نے جو فتوا دیا ہے یہ فلاں عید کے خلاف ہے فلاں حدیث کے خلاف ہے تو پھر وہاں پہ سوچو بچار کریں لیکن عام طور پہ یہ ہے کہ جو عالم دین آپ کو ایسا لگے جو کتاب و سنت کو ہر چیز پہ ترجیح دیتا ہے اور شرک و بداس سے دور رہتا ہے تو جن مسائل میں آپ کے لیے کوئی راد مسئلہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے ان مسائل میں آپ ان سے رجوع کریں اور وہاں پہ آپ دلیل کے بغیر بھی ان کی بات میں عمل کر سکتے ہیں علماء سلف سے علمی طور پر جڑ کر رہنے کے فوائد کی وضاحت ہم نے کر دی ہے اور جب لوگ انہیں چھوڑ بیٹھتے ہیں انہیں کن کو علماء سلف کو تو اس سے کیا نقصانات مرتب ہوتے ہیں اسے بھی ہم نے واضح کر دیا ہے ان کی گفتگو پہلے ہو چکی ہے شیخ عبدالمان سعدی رحمہ اللہ اس ملک پر کس ملک پر سعودی عربیہ شیخ عبدالمان سعدی اس ملک پر اللہ کی عنایتوں اور نعمتوں کے بیان کے زمن میں فرماتے ہیں ان یعنی کو بیان کرتے ہیں کہ اس ملک پہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی ہیں تو کہتے ہیں پھر اس نے کس نے اللہ نے تمہارے دین کو بدتوں اور شرکیہ امال سے پاک کر دیا اور تمہیں شرک کے وسائل گمراہی اور ہلاکت کے طریقوں سے محفوظ کر دیا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے پٹرول بڑی نعمت نہیں ہے گیس بڑی نعمت نہیں ہے بڑی نعمت اس ملک کے لوگوں کے اللہ کی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو شرک سے بچا لی ہے پٹرول تو بات کی بات ہے سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے اور تمہیں شرک کے وسائل گمرائی اور ہلاکت کے طریقوں سے محفوظ کر دیا ایسے وسائل و اسباب کے ذریعے جن کی ایسے وسائل و اسباب کے ذریعے جنہیں اللہ نے میسر کر دیا ایسے وسائل اس باب کے ذریعے جنہیں اللہ نے میسر کر دیا بین طور کہ اس نے تمہارے لیے ہر امام کو سرات مستقیم پر کیم کر دیا یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر مسجد کے امام کو سراط مستقیم پہ لگا دیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے سعودیہ والوں کہ تم کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اس مسجد کا امام تو کے اوپر ہوگا سر کے اوپر نہیں ہوگا بدر سے دور رہنے والا ہوگا تو یہ شیخ عبدالرمان کہہ رہے ہیں اپنے ملک کے سے کہ اللہ کا تمہارے پر کتنا بڑا انعام ہے پھر بڑے اماموں کا لیتے ہیں چنانچے تمہارے امام احمد بن حمل تھے سب سے بڑے امام جنہوں نے سنت رسول اور کتاب اللہ کو نقل کیا ہے ہم تک پہنچایا ہے آپ کے ذریعے آپ کے اصحب نیز آپ کے پیروکاروں اور آپ جیسے علماء کے ذریعے تمام جماعتوں اور گروہوں میں ایک سنی کو ایک ویسی سے پہچان حاصل ہوئی ان کے امام احمد نے درست عقیدہ پبلک کے سامنے رکھا اور ان کے شاگردوں نے بھی درست عقیدہ سامنے رکھا ان کے ماننے والوں نے بھی درست عقیدہ سامنے رکھا اس قدر درست عقیدہ وعدے کر دیا کہ اس کی روشنی میں ہم پہچان سکتے ہیں وتی کون ہے اور سنت پہ عمل کرنے والا کون ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ کو کھڑا کیا جنہوں نے کفار و منافقین اور تمام مرحدین سے جہاد کیا اور انہوں نے سنتوں اور ان کے علوم و فنون کو اس طرح زہر کیا کہ اس طرح زہر کرنے سے تمام لوگ عجز آ یعنی کہ جس نہ ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں بتریوں کا مقابلہ کیا گمراہ فرقوں کا مقابلہ کیا اور کتاب و سنت کے درست عقیدے کو وعدے کیا ایسا کام بہت سے لوگ نہیں کر سکے اور اسی راہ پر آپ کے تلامزہ اور علماء محققین میں سے بہت سے لوگ چلنے لگے مثال کے طور پہ ابن قیم ابن تیمیہ ابن عبد الحادی اور بھی کئی لوگ ہیں برزالی ابن رشیق یہاں تک کہ شیخ الجزیرہ جزیرہ سے مراد کیا ہے جزیرہ عربیہ یہاں تک کہ شیخ الجزیرہ امام محمد, محمد, محمد الحاب کی باری آئی جنہوں نے اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھایا آپ دشمنوں سے برابر جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے بندوں کے درمیان توحید خالص اور سنت صحیحہ کو عام کیا شرک اور اس کے وسائل نیز بدعات اور شر و فساد کا کلا کما کیا کلا کما یعنی خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح جدید عرب، عرب شرک و بدا سے پاک ہو گیا اور توحید و سنت کے رنگ میں دوبارہ رنگ گیا اور اس میں آپ کی کوشش آپ کے تلامزہ اور آپ کی اولاد اور دیگر معاونین کی کوششیں شامل ہیں چنانچہ اس وقت الحمد اس وقت الحمدللہ یہ کون گفتگو کر رہا ہے کوئی بچہ بتائے گا کون گفتگو کر رہا ہے بڑے بتائیں شیخ شیر کی گفتگو ہو رہی ہے بھائی شیخ شادی بتا رہے ہیں کہ سعودیا والوں تمہارے اوپر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں تمہارے اوپر اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں چلیے چنانچہ اس وقت الحمدللہ اس ملک کے اندر کسی قبر پر نہ تو کوئی کبا دیکھو گے گمبت دیکھو گے اور نہ ہی کوئی مزار نہ ہی کسی مشتق اور کو دیکھو گے جو کسی مخلوق سے وسیلہ پکڑتا ہو نہ ہی وہاں کوئی محفل میلاد دیکھو گے اور نہ ہی کسی بابے کا ڈیرا اور استھان استان کس کو کہتے ہیں جی کوئی زیارت گاہ کوئی غیر اللہ کی عبادت کا کمرہ وغیرہ کیا یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا عظیم سان نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے ادھر والے لوگ ادھر والے کون کہہ رہے کیا یہ؟ کیا یہ تم پر اللہ کی بہت بڑی نعمت اور عظیم سان نہیں ہے شیخ سادی شیخ عبداللم سادی جن کی تفصیل سادی ہے کیا یہ تم پر اللہ کی بڑی نعمت اور اس کا عظیم سان نہیں ہے کہ اس نے ان عظیم قابل فخر اور قابل رشق علماء کو تمہارے لیے وقف کر دیا جن کے ذریعے اس نے دین صحیح کو بچایا جو حق بن کر عام ہو گیا یہاں تک کہ تم اور تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد سب کے سب شریعت کے اسی چشمے صافی کا جام پینے لگے جو تمہیں کسی واسطے سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا ہے یعنی کہ تم بھی تمہارے باپ دادا بھی تمہاری اولاد بھی کہاں سے پانی پی رہے ہو کہاں سے دین لے رہے ہو چشمہِ صافی سے، صاف اتھرے چشمہ سے، کتاب و سنت سے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے جس میں شرک و بدعات کے میرش نہیں ہے جبکہ تم دنیا کے دوسرے علاقوں کو دیکھتے ہو کہ شرک و کفر اور سریع الہاز سے برے ہوئے ہیں جہاں بدعات و خرافات اور قبروں پر مزار شرکیہ عمال اور بد اخلاقیوں کا ارتکاب کی جاتا ہے لہذا تم اپنے رب کا شکر ادا کرو ان نعمتوں پر جنہیں نہ تم شمار کر سکتے ہو اور نہ ہی ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہو اختتام پدیر ہوئی گفتگو کس کی شیخ <سلام> عبد بن ناصر سادی کی اس کے بعد کہتے ہیں کون اب کون کون گفتگو شروع کرے گا ڈاکٹر عبد السلام اگر ہم اس مبارک کڑی شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام احمد سے اچھی طرح جڑے رہے تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شر کو بدعات اور ان تمام باطل، فکری، اور تنظیموں سے محفوظ رکھے گا جو بداہر سنت کا لباس پہنے ہوتی ہیں حالانکہ ان کا سنت سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا ہمارے اندر نقص اس وقت پیدا ہونا شروع ہوا ہے جب ہم نے اس منج کو پسے پش ڈالنا شروع کر دیا اور اس کے بدلے میں مصر اور ہندوستان اور دوسرے علاقوں سے ایسے مناحج کو اپنا لیا جن کا تعلق منہج سلف سے کچھ بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل تب پیدا ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام جب ہم نے اس دین کو لینا شروع کر دیا جو مصر سے آیا ہے اخوانیوں کے ذریعے اور ہندوستان سے آیا ہے کن کے ذریعے تبلیغی جماعت کے ذریعے تب مسائل کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہمارا اپنا ہمارے پاس صاف ستھرا دین موجود تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے جناب اخوانی ہمارے پاس آئے تو ان کی شگردی شروع کر دی اور کچھ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ مل گئے اب تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں عام طور پہ جو ہیں ان کے پاس علم تو ہوتا نہیں ان میں کئی بتتی ہوتے ہیں تو ان کو بدت سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اور اگر کوئی قبر پرست ہے تو قبر پرست رہے گا تو یہاں سے کام خراب ہوا ہے ڈاکٹر عبدالسلام یہ بتا رہے ہیں اپنے ملک کے باشندوں کو اللہ سے ڈرو تمہارے اوپر صاف ستھرا دین ہے اسی کو پر رہو چلیں جی ساتواں اصول ساتواں اصول شروع کرنے سے پہلے اصول نمبر ایک جی کہاں سے اگار. یہ درمیان والے لوگ یہ. یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول یہ ہے کہ علم لیا جائے کون سا علم کون سی کتابیں پڑھنی ہیں بہشتی زیور ہاں قرآن و حدیث کا علم نمبر دو اس علم پہ عمل کرنا تیسرے نمبر پہ علم کی روشنی میں بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دینا دوسرے لوگوں کو نمبر چار علم لیتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے عقیدہ توحید سلف کے عقیدے کو اہمیت دینا کتنے ہو گئے نمبر پانچ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کو ہر جگہ ترجیح دینا اختیار کرنا علم عمل اور دعوت و تبلیغ کی سطح پہ اور نمبر چھ علماء اہل حدیث سلفی علماء علماء سنت کے ساتھ جڑ کر رہنا ان سے مضبوط تعلق قین کرنا تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں نا وہ اپنے بچوں کو مولویوں سے خود دور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے اس چیز کا کیسے دور کرتے ہیں جب گھر میں آ کے مولوی کے خلاف باتیں کرتے ہیں یار یہ مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں انہوں نے یہ کیا عقیدے کی غلطی تو بتانی چاہیے مولوی صاحب کی وہ غلطی جو اس کا عقیدے سے ہے وہ بتائیں لیکن اس کی عملی کوتا ہی مثال کے طور پہ اس نے آپ سے قرضہ لے لیا نہیں لینا چاہیے آپ سے میں مانتا ہوں لیکن لے لیا یہ اس کی کمزوری ہے اور یہ انسانی کمزوری کو عقیدے کی کمزوری نہیں ہے اب آپ گھر میں آ کے اس مولوی کے خلاف باتیں کریں گے تو آپ کے بچے کے دل میں اس مولوی کی کیا بیٹھ جائے گی نفرت آپ وہ مسجد میں جا کے ان کی تقریر دھیان سے نہیں سنے گا ان سے فتوا نہیں مانگے گا ان کے پاس نہیں بیٹھے گا تو آپ خود ذمہ دار ہیں اس چیز چلے اب ساتواں اصول سیاسی پارٹیوں اور پر اسرار یہ الفاظ مٹا دیں خفیہ اسلامی جماعتوں یہ رہنے دیں خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا الفاظ یہ ہے ابھی میں شیخ صاحب البتیاد و انلحزیات وال جماعت الاسلامی یا اسلامی خفیہ جماعتوں سے اور تنظیموں سے دور رہنا اس وقت ہم کچھ ایسی جماعتوں اور پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی شری جماعت سے نکل کر الگ ہو چکی ہیں مسلمانوں کی شری جماعت کون سی ہے جی مثال کے طور پہ سعودیا کو آپ لیں تو یہاں پہ شری جماعت کون سی ہے حکمران اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو گیا شری جماعت کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی عادیش میں یہی کہا ہے نا حکمران کی بات سننی بھی ہے ماننی بھی ہے سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو اسلام میں میں پہلے بھی کہا تھا اپوزیشن لیڈر کا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ہوگی جو جناب مستقل طور پہ قائم رہے گی اور حکومت کی حکومت کو ٹھیک کرتی رہے گی تنقید کرتی رہے گی نہیں اسلام میں سبھی لوگ حکمران کی بیعت کریں گے اور اسے اپنا حکمران جانیں گے اور مانیں گے تو جو ان سے الگ ہوں گے وہ شری جماعت سے الگ ہوگئے جن کے پاس دوبارہ سے اس وقت ہم کچھ ایسی جماعتوں اور پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی شری جماعت سے نکل کر الگ ہو چکی ہیں جن کے پاس اپنے افکار اور نظام ہیں اپنے افکار اپنا نظام حکومت سے الگ ان تنظیموں اور جماعتوں کا مقصد صرف ایک ہے ورنہ سعودیہ میں بھی جماعتیں ہیں پتہ آپ کو مثال کے طور پہ جمیہ خیری لتحفیظ تحفیظ القرآن حفظ کروانے کے لیے ایک تنظیم جماعت بنائی ہوئی ہے نا لیکن یہ حکومت کی رجسٹر ہے حکومت کی اجازت سے چلتی ہے حکومت کی نگرانی میں چلتی ہے کوئی حرض نہیں ہے لیکن حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے خلاف کام کرنے کے لیے حکومت کو گرانے کے لیے اس قسم کا جو کام ہوگا وہ غلط ہوگا جن کے پاس اپنے افکار اور نظام ہیں مجھے یاد ہے مصر نبی میں درس دیتے ہیں شیخ سال سہیمی جانتے ہیں ہم لوگ نبینا ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان میں باقاعدہ سوال ہے یہ یوٹیوب پہ موجود ہے ہندوستان میں جو یہ مکری جمعیت اہل حدیث ہے جمعیت اہل حدیث ہے تو اس کا کیا حکم ہے کیا اس کا وجود ٹھیک ہے یہ قائم کرنا اس کے ساتھ منسلک رہنا تو انہوں نے وہاں پہ یہی مثال دی تھی انہوں نے کہا تھا جیسا میں نے مثال دی ابھی کہ جیسے سعودیہ میں کئی تن مؤسسات ہیں حکومت کی اجازت سے چلتے ہیں حکومت کی مخالفت کے لیے نہیں حکومت کی اجازت سے چلتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے ان تنظیموں اور جماعتوں کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلم سماج سے نفرت کرنا مسلم سماج سے نفرت کرنا اور اسے کس اس طرح بابر کرانا اسے کسے مسلم سماج کو مسلم سماج کو اس طرح باور کرانا کہ وہ ایک جہلی سماج ہے سماج ہے شاید آپ کو معلوم ہو کہ سید کتب کی تفسیر اور کتب میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ یوں زہر کرتے ہیں کہ جیسے سارا مسلمان معاشرہ کافر ہو چکا کیا ہو چکا کافر ہو چکا تو یعنی کہ یہ اس قسم کی اس قسم کا کام کئی لوگ کرتے ہیں جیسا کہ اخباموں نے کیا ہے اگر ہم دقت نظری سے ان پر حکم لگائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی فکر اور اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے یعنی کہ یہ باقاعدہ ان کا یہ عقیدہ ہے اور انہی جماعتوں میں سے خواند المسلمین تبلیغی جماعت اور ہزب التحریر بھی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام انہوں نے ان تین کا نام لیا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعد لوگوں نے سلفیت کو بھی ان تنظیموں کی طرح سلف، سلفیت کو بھی ان تنظیموں کی طرح ایک تنظیم سمجھ رکھا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو سلفیت کو ایک سیاسی پارٹی بنانے یہ اس کو مٹا دے جو سلفیت کو ان تنظیموں کی مثل بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کچھ سلفیت کو سمتے ہیں اخوانیت کی طرح اور کچھ سلفیت کو تنظیم باقاعدہ بنانا چاہتے بھی ہیں جو سلفیت کو کہتے ہیں کہ یہ بھی اخوانیت کی طرح وہ بھی غلط اور جو خود سلفی ہیں لیکن سلفیت کو ایک تنظیم حکومت کے مدے مقابل بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی غلط سمجھے نا دو چیزیں ہم ایسی حرکتوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور ایسے عمل سے بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں شیخ الاسلام بھی اپنی تیمیاں فرماتے ہیں وہ نسبت جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریقہ پیدا ہو اس کے اوپر لکھیں نمبر ایک یا یہاں سے جس سے جس سے یہاں سے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں میری طرف دیکھیے ذرا آپ کہتے ہیں کہ میں اخوانی ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ میں تبلیغی ہوں یا کسی اور تنظیم کی طرف آپ یہ نسبت کرتے ہیں تو ان نسبتوں کا کیا حکم ہے کہتے ہیں وہ نسبت جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریقہ پیدا ہو پھوٹ پیدا ہو نمبر دو مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج اور بغاوت ہو حکومت کے خلاف بغاوت ہو یہ نمبر دو ہو گیا مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خلوج اور بغاوت اس کے اوپر لکھیں نمبر دو نمبر تین جس سے بدت کی راہ پر چلا جائے نمبر چار اور جس نسبت سے سنت و اعتبار سے دوری لازم آئے تو ایسی نسبت ممنوع ہے اب تھوڑا بہت اس میں اس نسبت کی مثال میں تھوڑا بہت یہ شام یہ داخل ہو جائے گا یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یہاں پہ فٹ بال کی تنظیمیں ہیں تو یہ نوجوان ان میں پھوٹ پڑ رہی ہے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے مسلمان ممالک میں پارٹیاں ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں ایک ہم پی ٹی آئی ہے اور ایک کیا ہے مسلم لیگ اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ایک دوسرے اوپر تومتے لگانا ایک دوسرے کو دشمن سمجھنا اس کو دین و ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو نسبت ہے اس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو رہی ہے نا جدائی پیدا ہو رہی تقسیم ہو رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گی تو یہ چار چیزیں بتائیے اپنے نشانیاں غلط نسبت کی کتنی نشانیاں ہم ہیں چار وہ نسبت جس سے مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ان کی تقسیم پیدا ہو جس سے مسلمانوں کی جماعت یعنی کہ حکومت کے خلاف خروج اور بغاوت پیدا ہو نمبر تین جس نسبت کی بنا بنا بنا بنا آپ بدعاد کی راہ پہ چلیں نمبر چار جس نسبت کی وجہ سنت و تباہ سے دوری لازم آئے ایسی نسبت ممنوع ہے ایسا کرنے والا گنہ ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیم کی اطاعت سے باہر ہوگا یہ ابن تہمیہ کا کلام ختم ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارا نام کیا رکھا ہے مسلمان تو ہم مسلمان ہیں اور مسلم احمد کے اندر یہ ثابت ہے اور شیخ البانی رحیملہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح ہل میں ترجمہ جس نے جاہلیت کی پکار جس نے جاہلیت کی پکار جو جاہلیت کی پکار پکارا وہ جہنم کا ڈھیر ہے یعنی کہ جہنم میں جائے گا جاہلیت کی پکار کیا ہوتی ہے یہیں کہ کسی ایک پارٹی کے لیے تعصب رکھنا کسی ایک پارٹی کی وجہ سے باقی مسلمانوں سے نفرت کرنا ان کے خلاف لڑنا ان کے اوپر حملے کرنا انہیں قتل کرنا وغیرہ وغیرہ ایک شخص نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول اگرچہ وہ نماز روزہ کرے پھر بھی جہنم میں جائے گا فرمایا جی ہاں اگرچہ وہ نماز روزہ کرے البتہ تم اللہ کے البتہ تم اللہ کے دیے ہوئے نام البتہ تم اللہ کے دیے ہوئے نام کو اپناؤ البتہ تم اللہ کے دیئے ہوئے نام کو اپناؤ اور اس نے اے اللہ کے بندوں تمہارا نام مسلمین اور مومنین رکھا ہے تو یہ ہے مسلمانوں کی جماعت کہ ہم کون ہیں مسلمان اور مومن یہی نام ابتدائے اسلام میں تھا اس وقت نسبت صرف اسلام کی معروف تھی یہ کون ہے جی مسلمان یہ کون ہے دی مومن مگر جب بدعات نے جنم لیا اب ہو سکتا ہے کوئی آپ سے سوال کرے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر صرف کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں اہل سنت کیوں کہتے ہیں اس کا جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں کہ یہی نام ابتدائی اسلام میں تھا اس وقت نسبت صرف اسلام کی طرف معروف تھی مگر جب بدعات نے جنم لیا اور نفس پرستی عام ہو گئی اور ہر بدتی اسلام سے دور ہونے لگا تو ایسے موقع پر سرف صالح نے اپنے لیے ایسے شریع القاب کا استعمال کیا جن سے وہ دوسرے گمراہ لوگوں سے ممتاز ہو سکیں جیسے الجماع الفر الناجیہ اقائف المنصورہ اور یہ وہ نام ہیں جو نصوص میں آئے ہیں الجماع اہل سنت والجماع الفر کا وہ گرو جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا اطائف المنصورہ وہ گروہ جس کو اللہ کی تعید ملتی رہے گی اور سنتے رسول علی سد اسلام پر سختی سے پابندی کرنے اور اسے لازم پکڑنے کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام کبھی سلفی تو کبھی اہل حدیث تو کبھی اہل اسد تو کبھی اہل سنت والجماعت رکھا ہے اہل حدیث نام کیوں پڑا کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں اہل حدیث نام کیوں پڑا ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں جن کے حدیث آ جائے تو ہم رائے یا کوئی فتوا نہیں لیتے کسی بزرگ کا قول نہیں لیتے جب حدیث آ جائے تو ہم قیاس نہیں لیتے تو اس لیے ہم پھر وہ سلف کیا کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم سلف ہی ہیں ان کے صحابہ کے کے طریقۂ کار پہ چلنے والے ہیں ہم نیا طریقہ اختیار نہیں کریں گے ہم اہل حدیث ہیں حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم حدیث آ جائے قیاس اور رائے اور عقل کو استعمال نہیں کریں گے اور ایسے ہی اہل اثر اور اہل سنت ہیں ہم سلف نے اپنے لیے یہ القاب اختیار کیے اور ایسے ناموں سے موصوم ہوئے جن کی یہ نام انہوں نے اپنے رکھے اس کے کئی اسباب اور وجوہات ہیں ان میں سے بعد کا تذکرہ شیخ بکر بن عبداللہ اللہ بزید نے اپنی نفیس کی نک عمدہ کتاب حکم التمای وحزاب والجماعات الاسلامیہ میں کیا ہے یہ کتاب کا نام ہے کس نے لکھی ہے بچے بتائیں یہ کتاب کس نے لکھی ہے بکر بن عبداللہ ابو زید بکر بن عبداللہ ابو زید میں نے بتایا تھا کہ یہ امام رہے ہیں کہاں کے مسجد نبوی کے اس کتاب کا جو نام ہے اس کا معنی کیا ہے کہ اپنی نسبت کسی جماعت کی طرف کرنا کسی تنظیم کی طرف کرنا کسی اسلامی پارٹی کی طرف کرنا اس کا کیا حکم ہے کسی اسلامی جماعت اسلامی پارٹی اسلامی تنظیم کی طرف اپنی نسبت کرنا اس کا کیا حکم ہے مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ میں بریلوی ہوں یہ کہنا کہ میں گوبندی ہوں یہ کہنا کہ میں تبلیغی ہوں،, کہ ہوں یہ کہنا کہ میں اخوانی ہوں تو اس موضوع پہ یہ کتاب لکھی ہے شیخ بکر برداللہ ابو زید نے انہی میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے انہی میں سے کن میں سے کہ سلفی لوگوں نے اپنے کئی نام رکھے سلفی نام رکھا اہل حدیث نام رکھا اہل سنت رکھا اہل اثر رکھا تو یہ نام انہوں نے اپنے کیوں رکھے اس کی کیا وجوہات ہیں نمبر ایک یہ نسبتیں اس وقت سے ہیں جب سے امت اسلامیہ کے اندر نبوی منج قائم ہے یعنی کہ یہ نئے نام نہیں ہے یہ نام اس زمانے سے ہیں جس زمانے کو اللہ کے رسو اسلام نے بہترین زمانہ قرار دیا ہے اسی زمانے سے یہ نام چلے آ رہے ہیں کو آج کل کی یاد نہیں ہے نمبر دو یہ نسبتیں اسلام کا ہر پہلو سے احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی ایک چیز لے لی اور اس کی طرف نسبت کر دی یہ نسبتیں پورے اسلام پہ دلال کرتی ہیں یہ محض القاب ہیں اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایسے نام ہیں جو سنتے سیاح سے ثابت ہیں نفس پرستوں بتوں اور گمراہوں سے ممتاز ہونے کے لیے القاب اختیار کیے ہیں اور یہ اسی وقت ذہن ہوتے ہیں جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے یعنی کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو الدیز کب کہیں گے جب ہمارا واسطہ ایسے آدمی سے پڑے گا جو حدیث کو نظر انداز کرنے والا ہو اپنے امام یا مسلک یا عقل یا کیاس کی وجہ سے تب ہم کہیں گے نہیں جی ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو اہل حدیث ہیں اگر کوئی صحابۂ کرام کو نظر انداز کرے تو ہم کہیں گے ہم تو سلف ہی ہیں صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں جب ضرورت پڑے گی تب یہ نام ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتی ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جب بھی بدت زہر ہوتی ہے تو اس وقت اہل حق سنت کو اپنا کر ممتاز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کا نام نا ہم کب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں جب ہمارا ہم واسعہ کسے سے پڑتا ہے بتتی سے اگر کوئی بدت کو اپناتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو اہل سنت ہیں ہم کوئی نیا کام دین میں نہیں کریں گے ہم اسی سنتوں اسی سنت پہ چلیں گے جو اللہ کے سور چھوڑ کے گئے تھے اور جب ایما کے قبال اور ان کے ارا کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ حدیث اور اثر میں ممتاز ہو جاتے ہیں اور کہہ پڑتے ہیں کہ ہم اہل حدیث و اثر ہیں جب ہمارا واسطہ ان سے پڑے جو اپنی رائے اور ایما کے قبال اور فتح کو اختیار کرتے ہیں تو تب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں ورنہ ہم مسلمان ہیں یہ القاب ایسے نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی شخصیت کی طرف اس کے لیے تعصب کا باعث ہوں جس نہ دوسری جماعتیں کسی نہ کسی شخصیت کی طرف منسوخ ہوتی ہیں یعنی کہ یہ القاب جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہنا اہل حدیث کہنا اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول کو نظر انداز کر رہے ہوں بلکہ اہل حدیث کر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کو پکڑ رہے ہیں اہل سنت کہہ کر آپ اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ رہے ہیں جبکہ لوگوں کی نسبتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے رسول کو نظر انداز کرنا پڑ جاتا ہے مثال کے طور پہ اخوانی ہوگا تو اخوانی جماعت کس نے کیمپ کی تھی سید کتب نے تو اب وہ سید کتب کے اقوال کو مضبوطی سے تھام لے گا چاہے سید کتب کے اقوال کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو نظر انداز کرنا پڑے وہ کہے گا ہمارے امام صاحب بہتر جانتے ہیں ان کی تفسیر تھی وہ بہت بڑے عالم تھے جبکہ کہ اہل علیس اپنے آپ کو کہنا اہل سنت کہنا اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی خاص شخصیت کی طرف یہ نسبت نہیں ہے ان القاب کی بنیاد پر نہ تو بدت کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی معصیت کا نہ ہی کسی شخصیت کے لیے مصیبت کے لیے عصبیت برتی جاتی ہے اور نہ ہی کسی جماعت اور گروہ کے لیے غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں میرے بھائی دھیان سے سنیے گا ذرا غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں لیکن ہم سے غلطیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اہل عدیظ ہیں ہم سے غلطیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اہل سنت ہیں لیکن دوسروں سے غلطیاں ہوتی ہیں نسبت کی وجہ سے کہنے والا کہے گا کہ چونکہ ہم بریلوی ہیں تو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے جو اعلی حضرت کر کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں اعلی حضرت کس کو کہتے ہیں آمدرزا خان بریلوی کو تو یہ نقصان اسے کہاں سے ہوا نسبت کی وجہ سے کہ میری نسبت ان کی طرف ہے ان کے یہاں کن کے یہاں سلفیوں کے ہاں اہل حدیث کے ہاں اہل سنت کے ہاں ان کے یہاں ولا برا ولا برا کس کو کہتے ہیں وہ آگے آ گیا محبت اور دشمنی سب اسلام کی خاطر ہوتی ہیں کسی سے دشمنی ہے تو اسلام کی وجہ سے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے میں بھی اس کا دشمن ہوں اور کسی سے ولا ہے محبت ہے تو کس لیے اسلام کی وجہ سے جب یہ معلوم ہو گیا تو دین اسلام کے اندر بدیہی طور پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جماعت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں اگر آپ دین پہ ہیں تو آپ کو جماعت کا حصہ بننا پڑے گا کون سی جماعت مسلمانوں کی جماعت یعنی کہ مسلمان حکمران کے ساتھ ہیں یہ مراد ہے جماعت کے بغیر دین کا کچھ صور نہیں اور امام و رہنما کے بغیر جماعت کا کچھ صور نہیں جب آپ دین پہ ہیں تو جماعت کا حصہ بنی اور جب جماعت کا حصہ ہیں تو پھر آپ کا کوئی امام و رہنما ہونا چاہیے اور امام و رہنما کون ہے حکمران اور سما کے بغیر رہنما کا کچھ صور نہیں جیسا کہ عمر بن خطاب نے فرمایا ہے لا اس اسلام اللہ جما اللہ اللہ بار اپنی سن میں لے کر آئے کہ جماعت کے بغیر اسلام کا تصور نہیں اور امیر و رہنما کے بغیر کسی جماعت کا تصور نہیں اور سما کے بغیر کسی امیر و رہنما کا تصور نہیں شیخ علامہ بکر بزید اپنی مذکورہ کتاب میں کہتے ہیں کتاب کا نام کیا ہے مذکورہ کتاب کا نام کیا ہے مذکورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے کیا نام تھا حکم التما الال... فر وزاب ال جماعت الاسلامیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہتے شیخ علامہ بکر بزیت اپنی مذکورہ کتاب میں کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت کا یہی شری مفہوم ہے مسلمانوں کی جماعت کا یہی شری مفہوم ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمانوں کی جماعت کس کو کہتے ہیں سوال یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کس کو کہتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے وہ بتا مسلمانوں کی جماعت کا یہی شری مفہوم ہے کہ یہ منج نبوی یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں اور ایک طاقت و قوتوں کا اور ایک طاقت قوت کا مالک رہنما اور حاکم انہیں منظم کر کے رکھتا ہے اخوانیوں کو منظم کر کے کون رکھتا ہے جو اخوانی جماعت کا سربراہ ہوگا جماعت اسلامی کے لوگوں کو منظم کر کے کون رکھے گا جو جماعت اسلامی کا سربراہ ہوگا اور کہتے ہیں سلفی حقیقی طور پہ وہ ہوگا جس کو منظم جو منظم ہوگا کس کے متحد حکمران کے متحد یہ انہیں کہ حکمران الگ اور انہوں نے الگ ایک پارٹی بنا رکھی ہے مسلمان تقسیم ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی وحدت ان کے اتحاد اور ان کی جماعت کی مضبوطی کے لیے یہ عام رابطہ ہے یعنی کہ حکمران کے ساتھ جڑ کر رہنا اس سے مسلمان متحد ہوں گے یہ چیز ہے جو مسلمانوں کو جوڑ کر رکھے گی اسی کے اندر جس قدر کوتا سرزد ہوگی اسی قدر اختلاف و اضطلاف کا دائرہ بڑھے گا یعنی کہ اگر آپ امام کے ساتھ حکمران کے ساتھ جڑنے میں کوتا کریں گے تو اسی قدر مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوں گے چنانچہ جیسے ہی کوئی فرد یا کوئی گروہ مسلمانوں کی عام جماعت سے جدا ہوگا تو اسے جماعت کو توڑنے والا اور مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے والا تصور کیا جائے گا اور اسے یقینی طور پر منجے نبی کی روشنی میں پورے اسلام کے خلاف بغاوت مانا جائے گا یہ گفتگور خطام پذیر ہوئی کس کی اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے ماشاءاللہ شیخ علامہ بکر بزید کی چنانچے وہ ساری جماعتیں جو اسلام کے نام پر کتاب و سنت سے ہٹ کر جدید بنیادوں پر قائم ہیں یعنی کہ جماعت قائم ہے کتاب و سنت کی بنیاد پہ نہیں کسی نئی بنیاد پہ انہیں حقیقت میں مسلمانوں کا باغی مانا جائے گا ان کا شر و نقصان ان کے خیر سے بڑھ کر ہے کیونکہ انہوں نے جیسے ہی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی تیسری چیز تیس کو اختیار کیا اور سلف امت کے چشمے کو ترک کر کے اپنا الگ مشرق و بنا لیا اسی وقت ان میں نقص داخل ہو گیا اس لیے ایسی مشتبہ اور مشکوک جماعتوں تنظیموں سے دور رہنا ضروری ہے لہذا اے نوجوانانِ ملت اسنا کی تنظیموں اور جماعتوں کی بینٹ نہ چڑھنا اسنا کی تنظیموں اور جماعتوں کی بیت نہ چڑھنا ان کی یہ تنظیمیں جماعتیں آپ کو استعمال نہ کریں دھیان سے اللہ کی قسم اسنا کی تنظیمیں اور جماعتیں جس بھی ملک میں قائم ہوئی ہیں یا وہاں پہنچی ہیں انہوں نے اس ملک میں ضرور اپنے اختلاف و انتشار کے زہر کو پھیلایا ہے جس سے اس ملک کے رہنے والوں کے مابین دشمنی اور بغض و عداوت عام ہوئی ہے اگر اس پر آپ کو دلیل چاہیے تو مقابلہ کریں ہماری اس وقت کی حالت کا جب ہم س... صرف محمد ہماری اس وقت کی حالت کا اس وقت نہیں ہماری اس وقت کی حالت کا جب ہم صرف شیخ محمد عبد الحاب کے منج پر قائم تھے اور ہماری آر کی حالت کا کہ اس وقت ان جماعتوں یعنی اس وقت اب اس وقت ہے پہلے اس وقت تھا اب اس وقت ہے کہ اس وقت ان جماعتوں اور تنظیموں نے آ کر کیسے علماء اور نوجوانوں کو آپس میں باندھ کر رکھ دیا ہے سب گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور ان کے درمیان جیسے برزخ اور آڑ کر دیا گیا ہے کہ کوئی گروہ دوسرے سے ملنا تک پسند نہیں کرتا جبکہ شیخ محمد عبد البہب کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کیونکہ اس وقت باہر سے سعودیہ میں کوئی افکار نہیں آئے تھے تنظیمیں نہیں آئی تھیں پہلے ہم اپنے علماء پر مکمل اعتماد کرتے تھے پہلے ہم اپنے علماء پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے اور اس سے جو نتیجہ سامنے آتا تھا وہ بالکل مختلف ہوتا تھا بنسبت نسبت عاد کی حالت کے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا چنانچہ ہم اس وقت بہت اچھی حالت میں تھے اور خیر و ہدایت پر تھے مگر اس وقت ہم ذہنی کرب و استراب اور بغاوت و انقلاب نہ جانے کن کن حالتوں کا شکار ہیں ان جماعتوں نے ہمارے بعد نوجوانوں کے عقائد و افکار کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا ہے چنانچہ یہ جماعتیں ان دھوکے میں پڑے نوجوانوں کو اپنے خفیہ مقاصد کی خاطر کبھی بغاوت کے لیے استعمال کرتی ہیں تو کبھی کسی فتنے میں داخل کر دیتی ہیں نوجوانوں حرم کا حادثہ جن کے خارجی جو ہے کا واقعہ یہ حادثہ کب ہوا تھا ایٹی میں ہوا تھا میرے خیال میں یا سیونٹی نائن میں ایٹی میں ہوا ہے نا جی جو ہے کا واقعہ اب اس کا وقت نہیں ہے ابھی پرانا نہیں ہوا ہے اللہ مسلمانوں کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے لو جی ہمارا ساتواں اصول بھی نے اختتام کو پہنچا کتنا وقت رہے گیا ہمارے پاس ایک گھنٹہ الحمد للہ پھر تو ٹھیک چل رہے ہیں اچھا جی پھر تو میں سوال کروں گا ہاں جی ہمارا پہلا اصول کیا ہے نصر اللہ بھائی دوسرا اصول اس پہ عمل کرنا تیسرا اصول علم کی بنیاد پہ دعوت دینا تین اصول ہو گئے ہمارے چوتھا اصول یہ ستون والے تین بھائیوں میں سے کو کوئی بتا دی چوتھا اصول ہمارا اے ان کے علم عمل دعوت ہر سطح پہ سلف کے قیدے کو اہمیت دینا اور اسے اختیار کرنا توحید والا کیدا نمبر پانچ ہاں نبی علی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہاں پہ بھی علم کی سطح پہ بھی عمل کی سطح پہ بھی اور و تبلیغ میں بھی نمبر چھ جی سنت کے ساتھ جڑ کر رہنا اور نمبر سات خفیہ اسلامی جماعتوں اور تنظیموں سے دور رہنا آپ کیا ہم اب ہمارا آٹھواں اصول ہے آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا مصر کے جو سلفی ہے نا مصر کے سلفی کہاں کے آپ کو پتا ہے کہ مصر میں ایک زمانے میں حکومت قائم ہوئی تھی اخوانیوں کی اور اس کے سربراہ کون تھے مرسی تو سلفی ان کے ساتھ تھے کیونکہ وہ حکمران تھے اچھا جو ہی ان کا تختہ الٹا تو سلفی جو ہیں وہ نئے حکمران کے ساتھ ہو گئے اب جو لوگ قرآن و حدیث کے اصول کو نہیں جانتے انہوں نے کہہ دیا سلفی تو شاید غلط لوگ ہیں کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ جبکہ حقیقت کیا ہے کہ سلفی حکمران کے ساتھ ہیں جو بھی حکمران ہو اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے یہ قرآن کی تعلیمات ہیں یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں یعنی کہ اگر تو ہم سلفی لوگ حکمران کے ساتھ اس لیے ہوں کہ ہمیں وہ پیسہ دے رہا ہے پھر تو غلط ہے ہم حکمران کے ساتھ اس لیے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے ہم حکمران کے ساتھ اس لیے ہیں کہ احادیث نے بتایا ہے تو آٹھواں اصول حکمرانوں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں ان اصولوں کی پابندی کرنا جن پر کتاب و سنت اور اجماع سلف کی مہر ہو جو آٹھواں اصول حکمرانوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا برتاؤ کیا ہوگا سلوک کیا ہوگا ڈیلنگ کیسے کریں گے ان اصولوں کی پابندی کریں گے اس معاملے میں جن پر کتاب و سنت اور جماع سلف کی مہر ہو ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں انہیں امور میں یہ مٹا دیں ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں معصیت کا حکم نہ کریں ہم اپنے حکمرانوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں جب تک وہ ہمیں معصیت کا حکم نہ کریں یعنی کہ ہمارا حکمران مسلمان حکمران جو ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے جب تک کہ غلط آرڈر نہ دے اور جب غلط آرڈر دے گا پھر ہم کیا کریں گے وہ غلط بات نہیں مانیں گے باقی باتیں مانیں گے یہ طرح دھیان سے غلط آرڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جناب اس کو اقتدار سے الگ کر دو کیونکہ اس نے ایک غلط آرڈر دے دیا پھر تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کس کا کسی فرشتے حکمران کا جس سے بالکل غلطی نہ ہو جو بھی مسلمان حکمران ہوگا وہ ہماری طرح ہی ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہو تو غلطیاں تو اس سے ہوں گی جو اس کا غلط آرڈر ہوگا وہ ہم نہیں مانیں گے تو اس کے درست آرڈر ہوں گے وہ ہم مانیں گے ہم ایک مسلمان حاکم کے خلاف خروج و بغاوت کے قائل نہیں ہیں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو ہم ان کے دنیاوی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے ہم ان کے دنیاوی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے یعنی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے اس حکمران نے اپنے بیٹے کو گورنر کیوں بنا دیا اس نے اپنے بھائی کو گورنر کیوں بنا دیا ہمیں اس سے کیا لگے بھی کس کو بنا دیا ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمارا حکمران ہے اور ہم نے ہر اس کا وہ آڈر ماننا جو شریعت کے خلاف نہیں ہے باقی ہم نماز پڑھیں گے لوگوں کے قیدے کی سلاح کریں گے لوگوں کو شرک و بدعات سے روکیں گے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انہیں تفصیل سکھائیں گے اللہ کے نام بتائیں گے صفات بتائیں گے ان باتوں میں مشغور رہیں گے اور جن کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے وہ سارا دن سیاست کی باتیں کرتے رہتے ہیں نہ قیدہ اپنا ٹھیک کرتے ہیں نہ دوسروں کا ہم انہیں کنے حکمرانوں کو ہم انہیں صدق و اخلاص کے ساتھ شریع طریقے سے نصیحت کرتے رہیں گے طریقے سے نشچت کریں گے شری طریقے سے کہاں کھڑے ہو मिंबर ممبر پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نہیں یہ شری طریقہ نہیں ہے شری طریقہ کیا ہے کہ علیحدگی میں ملاقات کریں یا آپ اپنا کوئی لیٹر لکھ دیں ان کو خفیہ طریقے سے آپ کہیں گے کہ ہمیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیتا کوئی بات نہیں جو اس حکمران سے مل سکتا ہے آپ اس سے جا کر ملیں. کہ وہ آپ کا پیغام پہنچا دے اگر وہ بھی نہیں پہنچاتا تو کوئی بات نہیں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا آپ لیٹر لکھ کر بیچ دیں خفیہ نصیحت خفیہ انداز میں کریں اپنا حق ادا کرتے رہیں وہ مانیں نہ مانیں آپ کو ملاقات کا موقع دے نہ دے اور یہ نصیحت خاموشی اور تنہائی میں ہوگی بطور خاص فتنوں کے دور میں یعنی کہ جب پہلے سے کچھ لوگ بغاوت کیمپ کیے ہوئے ہیں خروج کر رہے ہیں حکمران کو اتدار چہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی زمانے میں آپ نصیحت کریں ان کے سٹیج پہ پہنچ کر بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تو یہ کام صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہم ان کے لیے خلوت اور جلوت خلوت کس کو کہتے ہیں تنہائی اور جلوت سب کے سامنے اس کے بعد ہم ان کے لیے خلوت اور جلوت ہر حال میں ان کی اصلاح اور کامیابی کی دعائیں کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی اصلاح میں ملک کو ملت کی اصلاح ہے بڑی اہم بات کر گئے بڑی اہم بات آپ جس آدمی سے ملیں گے نا بڑا شوق ہے حکمرانوں پہ تنقید کرنے کا آپ پوچھیں اس سے کبھی آپ نے لیدگی میں تحجد کے ٹائم اٹھ کے رو رو کر اللہ سے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے حکمران کو ہدایت دے دعا کبھی نہیں کریں گے گا گالیاں دیں گے تنقید کریں گے برا بلا کہیں گے سارا دن گفتگو کرتے رہیں گے لیکن کبھی اللہ سے رو کر سنجیدہ سمجد نازمی دعا نہیں کریں گے ہاں سب کے سامنے کہیں گے جی اللہ ان کو ہدایت دے یہ دعا تو نہ ہوئی نا یہ تو ایسے ایک علیحدگی میں روتے ہوئے سجدے میں تجد کے ٹائم کبھی دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہدایت دے یا دوسرے حکمرانوں کو ہدایت دے ایسا نہیں کرتے اچھا تو ان کے لیے دعائیں کیوں کرنی ہے کیونکہ ان کی اسلام میں ملک ملکوں ملت کی امام احمد بن حمبل کا کال یاد ہے نا کیا کہا تھا انہوں نے کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ احمد امام احمد اپنے بارے میں کہ اگر مجھ سے کہا جائے احمد آپ ایک ایسی دعا کریں جو لازمی طور پہ اللہ تعالی قبول فرمائیں گے لیکن دو دعائیں نہیں ایک دعا بس تو کہتے ہیں وہ دعا میں اپنے لیے نہیں کروں گا اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں کروں گا وہ ایک دعا میں حکمران کے لیے کروں گا کیونکہ وہ ٹھیک ہو گیا سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا ہم ان کے پاس جانا کن کے پاس جانا صرف دو صورت میں پسند کرتے ہیں لو جی یہ بھی سن لیں سلفی جب یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی بات مانو وغیرہ تو وہ اپنے مفادات کے لیے نہیں کہتے وہ اس لیے نہیں کہتے کہ حکمرانوں سے فائدہ اٹھانا ہے کوئی عہدہ لینا ہے کوئی پیسہ لینا ہے نہیں کہتے ہیں ہم ان کے پاس جانا صرف دو صورت میں پسند کرتے ہیں یا تو نصیحت کرنے کے لیے یا پھر ظلم کی شکایت کے لیے یا تو ہم اس لیے جائیں گے تاکہ اس کو نصیحت کریں یا اس لیے جائیں گے کہ ہمارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو ہم اس سے کہیں گے ہمیں ظلم سے بچاؤ علماء علم آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا کیوں بیٹا کیوں جائیں گے حکمران کے پاس ماشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو زی خیر دے والد صاحب ساتھ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا کہ وہ شاید مصروف ہے ماشاءاللہ ہم ان کے پاس جانا صرف دو میں پسند کرتے ہیں یا نصیحت کرنے کے لیے یا پھر ظلم کی شکایت کے لیے اور ان کے ساتھ ہی ہم جہاد کرنے کا قیدا رکھتے ہیں کیا مطلب پرائیویٹ جہاد نہیں کون سا جہاد جو مسلمان حکمران کی نگرانی میں ہوگا اس کے کہنے پہ ہوگا ان پر تان تشنی کرنے والوں یا انہیں کسی طرح بدنام کرنے والوں پر ہم نقیر کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں جو ان پہ تنقید کرے پبلک میں ممبر پہ ہم اس کو روکیں گے کیونکہ اس سے عوام بھڑکتی ہے حکمران کے خلاف اور نتیجہ دو برائیوں میں سے کسی ایک کا ہونا لازم ہوتا ہے یا تو عوام ان کے خلاف بغاوت اور خروج کرے گی اور جس کا برا اور بھیانک نتیجہ سامنے آئے گا اور یا تو کم از کم وہ شریع حکام کی مخالفت کرے گی کون مخالفت کرے گی عوام یا تو بغاوت کرے گی یا کسی اور طریقے سے شریع حکام کی مخالفت کرے گی تو نقصان ہی نقصان ہے اب یہاں میں احمد دعوت کے کلام کو نقل کرنے جا رہا ہوں احمد دعوت کون ہوتے ہیں جی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ اور ان کے شگیرد اور ان کی اولاد وغیرہ ان کو کیا کہا تھا احمد دعوت شیخ عبد الرطیف بن عبد الرحمان بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب یہ محمد عبد الوہاب کے کیا لگے پڑپوتے جانتے ہیں پڑپوتا لفظ ایک ہوا محمد عبد الوہب کے بیٹے کون ہوئے دیکھیں حسن اور پوتا کون ہوا عبدالرحمن الرحمان پڑ پوتا کون ہوا عبد الطیف تو یہ عدالرسنیا میں فرماتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ایک بھائی کو نصیحت کی ہے جب ان کے سامنے کن کے سامنے بھائی کے سامنے فتنوں کے زمانے میں صحیح موقف واضح نہیں تھا اور جو فتنہ ابنائے فیصل سے معروف ہے دیکھیں موجودہ جو بادشاہ ہیں ان کے اوپر ایک گزرے ہیں فیصل بن ترکی فوت ہوئے ہیں بارہ سو بیاسی میں ون ٹو ایٹ ٹو بارہ سو بیاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں کون فیصل بن ترکی بولیے ذرا اچھا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ اللہ کو اپنے اپنا جانشین بنایا تھا کہ میرے بعد یہ حکمران ہوگا عبداللہ جب عبداللہ نے حکومت سنبھالی تو عبداللہ اور عبداللہ کے بھائیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ان کے فیصل کے بیٹوں میں کیا پیدا ہو گیا اختلافات لڑائیاں قتال جنگیں شروع ہو گئیں اب اس زمانے میں شیخ عبدالطیف نے اپنے ایک بھائی اب علما بھی کچھ تقسیم ہو گیا کچھ علماء جو تھے وہ عبداللہ کو چھوڑ کے عبداللہ حکمران تھا اس کو چھوڑ کے عبداللہ کے مخالف بھائی کا ساتھ دینے لگے کون علماء تو شیخ عبدال لطیف نے ان علماء کو اپنے بھائی کو حت لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ آپ موجودہ بادشاہ کو چھوڑ کر اس کے بھائی کو جو بغاوت کر رہا ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کیوں کہ جو بھائی تھا جو بادشاہ نہیں تھا وہ اچھی باتیں کر رہا تھا اسلامی لحاظ سے تو یہ عالم دین اس کی باتوں سے متاثر گیا کہ یہ اسلامی باتیں کرتا ہے جبکہ قرآن ودیسے میں کیا ملتا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کا ساتھ دیں آپ غلط بات آپ اس کی نہیں مانیں گے لیکن جب اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں جنگ کریں تلوار چلائیں تو وہاں پہ آپ تلوار چلانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے موجودہ بادشاہ کا ساتھ دیں گے تو یہ دیکھیں آپ شیخ عبدال لطیف فرماتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ایک بھائی کو نصیحت کی ہے جب ان کے سامنے کن کے سامنے بھائی کے سامنے فتنوں کے زمانے میں صحیح موقف وادے نہیں تھا اور جو فتنہ بنائے فیصل سے معروف ہے چنانچے فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں کیوں بیٹا عبد السلام کون فرماتے ہیں عبد الطیف شیخ عبد الطیف آپ بچے لوگ اب مصروف ہو گئے تھے دیکھا نا توجہ ہٹ گئی تھی آپ لوگوں کی دھیان سے تو شیخ عبد الطیف یعنی کہ محمد عبد الوہا کے پڑپوتے وہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ اور ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے جس میں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گرفتار کر رکھا ہے مبتلا کر رکھا ہے اور اسی فتنے سے مسلمانوں کو آپس میں بانٹتا ہے تقسیم کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں دین کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے جس کی کتاب اللہ کے اندر مذمت آئی ہے جو صرف کوتا اور سستی لاتا ہے جس کا نتیجہ ترک جہاد ہوتا ہے ترق جہاد پہ نمبر ایک ڈالیں ان یعنی کے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بغاوت وغیرہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ ترک جہاد ہوتا ہے اور رب العالمین کی نصرت سے محرومی یہ نمبر دو رب العالمین کی نصرت سے محرومی نمبر تین زکوات کو چھوڑ دیا جاتا ہے زکات کون دے گا جب آپس میں آپ لڑ رہے ہوں گے نمبر چار فتنوں اور گمراہیوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے فتنا پر فتنا مزید مشکلات پیدا ہوتی ہیں کے آپ حکمران کے خلاف بغاوت کیوں کرتے ہیں مثال کے طور پہ دی یہ سود لیتا ہے اور سود واقعی بہت بڑا جرم ہے لیکن جب آپ تلوار لے کر نکلیں گے اور ایک فوج اس کے مقابلے میں بنا لیں گے آپس میں لڑیں گے تو کتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کئی بچے یتیم ہو جائیں گے کئی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی بدکاری کے اڈے کھل جائیں گے بیوہ عورتیں جو ہیں وہ گناہ میں واقع ہو جائیں گی اور چور اور ڈاکو آزاد ہو جائیں گے کیونکہ حکومت نہیں ہے شیطان ہمیشہ ایسے فتنوں کے لیے چال چلتا رہتا ہے ان کے لیے دلیلے اور مقدمات بناتا رہتا ہے اور ان کے اندر یہ وہم ڈالتا رہتا ہے کہ ایسے مسلط حکام کی اطاعت اور فرما برداری واجب نہیں ہے اور نہ ہی یہ مشروع ہے حالانکہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے اور اسی میں اسلام کا غلبہ اور اس کی سر بلندی ہے شیطان کا دھوکہ اور یہ میرے ساتھ کئی دفعہ مصنبی میں ہوا جب میں درس دیا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا کہ مسلمان حکمرانوں کی اطاعت کرو تو کئی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کیا جی جو حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان حکمرانوں کے بارے میں جو نیک ہوں جو کیا ہوں نیک ہوں اور ہمارے حکمران وہ ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی کر اللہواد نہیں آتی تو ان کی بات کو مانیں تو یہ سوچ یہ وسوسہ کس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے میں مانتا ہوں آپ کا حکمران اچھا نہیں ہے لیکن شیخ یہی بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس کے خلاف بغاوت کریں گے ابھی تو ایک غلطی ہے ایک فتنہ ہے پھر کئی فتنے نکل آئیں گے چلنی. پھر شیخ اس شیطانی چال پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ کون سے شیخ کی بات ہو رہی ہے بیٹا شیخ عبد الطیف پہلے شیطانی چال بتائی ہے اب اس کا علاج پھر شیخ شطانی چال پر رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں فتنوں میں پڑے ہوئے ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ عمر بن عبد العزیز اور دیگر چند خلافا کو چھوڑ کر یزید بن معاویہ کے دور ہی سے بغاوت اور خروج کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کی وجہ سے شر و فساد پھیلا حکام اور خروج کرنے والے دونوں کی طرف سے شر اور فتن نے جنم لیا یعنی کہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ دیں اور چند خلافا کو چھوڑ دیں باقی ہر خلیفہ کے زمانے میں چند لوگ نکلے بغاوت کا اعلان کہ یہ حکمران نے یہ آرڈر غلط دیا ہے شریعت کی خلاف وردی کی ہے ہم اس کو اتاریں گے اقتدار سے محروم کر دیں گے لڑائیاں ہوئی ان لڑائیوں سے فتنے برامد ہوئے خیر برامد نہیں ہوئی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی جگہ کہا ہے کہ آج تک میں نہیں جانتا کہ کسی حکمران کے خلاف خروج اور بغاوت کا سلسلہ قائم ہوا ہو اور اس کا نتیجہ کو اچھا نکلا ہو دیکھیں مگر اس کے باوجود ایما نظام اور علماء کے نام کی سیرت سیرت کے بجائے یہاں پہ لکھ دیں طریقہ اس کے باوجود امہ اظام اور علماء کے کا طریقہ مشہور اور معروف ہے کہ انہوں نے کسی بغاوت میں حصہ نہیں لیا بغاوتیں ہوتی رہیں لیکن علماء اس کا حصہ بولیے ذرا علماء ان بغاوتوں کا حصہ نہیں بنتے تھے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول علیہ سات السلام کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اتا سے ہاتھ کھینچا ادھر بغاوت ہوئی بغاوت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا اور موجودہ حکمران کی بیعت کو بھی نہیں توڑا جو کہ واجبات دین میں سے ہے کیا حکمران کی اطاعت کرنا پھر شیخ نے اس پر کئی مثالیں بیان کی کون سے شیخ نے شیخ عبد العطیف نے اور کہا کہ میں اس کے لیے حجاد بن یوسف سکفی کی مثال بیان کرتا ہوں جو ظلم و زیادتی اور خون ریزی میں مشہور ہے کتنے لوگوں کو قتل کیا اللہ کی حرمتوں کی پامالی اور کبار امت جیسے سعید بن جبیر کے قتل میں ملوث ہے عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا کس نے حجاج بن اور عبداللہ بن عبداللہ عبداللہ زبیر زبیر صحابی ہیں عبداللہ بن صحابی نہیں عبداللہ بن زبیر کا محاصرہ کیا جنہوں نے حرم شریف میں پناہ لے رکھی تھی کینوں نے پناہ لے رکھی تھی عبداللہ بن زبیر نے جس نے حرمت کو پامال کیا کس نے حجاز بن یوسف نے بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا ابن زبیر کا قتل کیا جب کہ ابن زبیر سے تمام اہل مکہ مدینہ یمن اور اکثر عراق والے بیعت کر چکے تھے سنیے ذرا سنیے سنیے سنیے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر چکے ہیں کون مکہ والے مدینہ کے لوگ یمن کے لوگ عراق کے اکثر لوگ اور اس وقت حجاج مروان کا نائب تھا عبداللہ بن زبیر ان کو خلیفہ مان چکے ہیں کون مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگ جمل کے لوگ اور عراق کے اکثر لوگ اب عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں کون اٹھا مروان کون مقابلے میں آیا کہاں سے دمشق سے شام سے اور اس نے مدینہ میں عراق میں ذمہ داری کس کو سونپی حجاج کو اب حجاج مروان کی بات مان کے مقابلہ کر رہا ہے کس کا عبداللہ بن زبیر کا جبکہ عبداللہ بن زبیر صحابی بھی ہیں اور ان کی مکہ مدینہ اور یمن اور عراق اکثر لوگ بیت بھی کر چکے ہیں اب دیکھیں اور اس وقت حجاج مروان کا نائب تھا پھر ان کے لڑکے عبد الملک کا نائب ہوا کون حجاج جب مروان فوت ہو گئے عبد الملک نائب بنے تو مروان اب حجاج اب بیٹے کا بھی نائب بن گیا جبکہ معاملہ یہ تھا کہ مروان کو نہ تو کسی خلیفہ نے ولی عہد بنایا تھا اور نہ ہی اہل ہلو عقد نے اس سے بیت لی تھی اہل ہلو عقد سمجھدار لوگ عقلمند لوگ علماء کمانڈر اس سب کے باوجود یہاں پہ لکھیں اس سب کے باوجود بیعت لی تھی اس کے بعد لکھیں اس سب کے باوجود پھر کو مٹا دیں پھر کی جگہ پہ لکھیں اس سب کے باوجود اہل علم نے اس کی جائید اطاعت کرنے میں توقف نہیں کیا کیونکہ حاکم کی اطاعت کرنا ارکان اسلام اور اس کے واجبات میں سے ہے لو جی اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا عبداللہ بن زبیر صحابی متقی انسان پرہیزگار انسان اور مکہ والے ان، انہیں حکمران مان چکے مدینہ کے لوگ مان چکے یمن کے لوگ مان چکے عراق اکثر لوگ مان چکے مروان مقابلے میں کھڑا ہوا حجات کو اپنا نیب بنایا حجاد عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا ظلم کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا حالانکہ مکہ میں لڑنا جائز نہیں ہے یہ سب کچھ ہوا لیکن عبداللہ بن زبیر جب شہید ہو گئے اب نیا حکمران کون بن گیا مرمان اور اس کا نئے کون ہے حجاک تو کیا علماء نے اعلان کیا کہ جناب عبداللہ بن زبیر کو نجائز شہید کیا گیا وہ متقی تھے صحابی تھے اب جو ان کی جگہ پہ آئے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں ماننا جب وہ چلے گیا فوت کو گیا نیا حکمران آیا تو اس کی بھی بیعت کر لی ٹھیک ہے جی ہمیں یہی حکم دیا گیا اور سمجھ رہے ہیں علماء کے یہ ہے سلفیت جو بھی حکمران آ, آ گیا وہ جیسے بھی آیا ہو چاہے اس نے پرانے حکمران کو قتل کیا ہو چاہے تختہ الٹا ہو چاہے اس پہ ظلم کیا ہو اب وہ آ گیا ہے اس نے حکومت سنبھال لی ہے کنٹرول کر لیا اب ہمارا بھی حکمران باقی جو اس نے ظلم کیا زیادتی کی اس کا حساب ہم نے بھی لینا کس نے لینا ہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے سب ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے ہو سکتا ہے اللہ اس کو عذاب دے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پکا جنمی ہے کیونکہ اس نے صحابی کو قتل کیا بھی اللہ تعالیٰ معاف بھی تو کر دیتے ہیں نا آگے دیکھیں اور یہ بتا دوں میں سے حجات بن یوسف نے یقیناً کئی لوگوں پہ ظلم کیا ہے قتل کیا ہے لیکن قرآن کے معاملے میں حجاج بن یوسف کی کئی خدمات بھی ہیں کس کے معاملے میں قرآن کے معاملے میں قرآن کی اس نے کافی خدمت کی ہے اس لیے ہم اس کا معاملہ اللہ کے سب کرتے ہیں اچھا اب آگے دیکھیں ابن عمر اور صحابہ کے میں سے جس نے بھی حجاج بن یوسف کا زمانہ پایا کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور حجاد بن یوسف ہد کرواتا تھا ہاتھ کا امیر ہوتا تھا اللہ بن عمر حج کرتے تھے صحابی عبداللہ بن عمر انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن زبیر صحابی تھے میں بھی صحابی ہوں تو نے صحابی کو شہید کیا میں تو یہ حکمران نہیں مانتا نہیں یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی اس کی اتاس سے ہاتھ کھینچا کس کی اتاس سے حجاج بن یوسف کی اتاد سے ان چیزوں میں جس سے اسلام قائم ہوتا ہے اور ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اسی طرح اس کے زمانے میں کس کے زمانے میں حجات کے زمانے میں جو کبار تابین پائے جاتے تھے جیسے ابن مسیب حسن بصری ابن سیرین اور حسن بصری کے نام تو سنا ہوگا نا آپ سب نے اردو والے بھی جانتے حسن بصری کو ابن سیرین کو بھی آپ جانتے ہیں جو خواب محمد بن سیرین خواب والے اور ابراہیم تہمی وغیرہ یہ سب کے سب ان کا یہی رویہ تھا اور ان کے علاوہ بہت سارے سادات امت سادات امت امت کے سردار اور کبار امہ علماء جن میں سے کسی نے بھی اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا کس کی اطاعت سے حجاج ظالم تھا فاسق تھا صحابی کو شہید کیا عام کئی مسلمانوں کو شہید کیا تو فاسق ہوا لیکن عبداللہ بن عمر اور ان تابین نیک لوگوں نے اس کی اطاعت کی اس کو حکمران مانا اس کی حکمرانی کو قبول کیا اس کی خرافت کو قبول کیا یہ عمل علماء امت اور ایما نظام میں باقی رہا جاری و ساری رہا جو اس باب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے ان کی اطاعت کیوں کرتے رہے کیا حجاز پیسے دیتا تھا اس لیے نہیں اللہ اللہ کے رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم ہر حاکم خواہ وہ نیک ہو یا برا اس کے ساتھ یہ کرتے رہے حکمران جیسا بھی تھا اس کی قیادت میں یہ کیا کرتے رہے بولیے کیا کرتے رہے حج بھی کرتے رہے جہاد بھی کرتے رہے یہ نہیں کہا کہ یہ فاسق ہے ہم اس کے ساتھ کتاب جہاد نہیں کریں گے جیسا کہ اصول دین اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات مشہور ہے اسی طرح بن العباس آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے زمانہ رہا ہے ابو بکر صدیق کا پھر عمر رضی اللہ عنہ کا پھر عثمان کا پھر علی کا رضی اللہ عنہ پھر زمانہ شروع ہو گیا میر ماویہ کا اور امیر معاویے کے زمانے سے باقاعدہ شروع ہو گئی خلافت بنی امیا ایسے ہی ہے نا تو یہ جاری رہی ان کے بعد کن کی خلافت آئی بنی عباس کی بنو عباس کن کی خلافت آئی یہ بنو عباس کون ہے یہ عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہیں لیکن یہ بنو عباس کی تو نسبت عباس یہ عبداللہ بن عباس کی طرف نہیں ہے یہ نیچے والے کسی آدمی کی طرف ہے آگے نام آئے گا اچھا اب بنو عباس نے حکومت کیسے حاصل کی انہوں نے بھی تو بنی امیا کو قتل کیا نا ان کو قتل کیا اور حکومت حاصل کی تو کیا علماء کرام نے کہا کہ چونکہ تم لوگوں نے بنی امیا پہ ظلم کیا ہے اب ہم تمہاری بات نہیں مانتے نہیں ان کے زمانے میں ان کو مانا, مانا. پسند ہیں علماء کرام کے سورے رہے ہیں مجھے لگ نہیں رہا کیا میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہی ہیں چلے. اسی طرح بندر عباس جب مسلمانوں پر تلوار کے زور پر قابض ہوئے تو ان کی مدد اہل علم میں سے کسی نے جب وہ ظلم کر رہے تھے تب اہلِ علم نے ساتھ نہیں دیا جب وہ بغاوت کر رہے تھے تب اہلِ علم نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ یہ ظلم اور بغاوت تھا انہوں نے بے شمار بے گناہوں کا قتل کیا بنویا کے عمرا ان کے نائبین اور دیگر بہت سے لوگوں کا خون بہایا عراق کے گورنر ابن حبیرہ کو قتل کیا خلیفہ مروان کو قتل کیا یہ مروان اور ہے یہ وہ بڑا مروان نہیں ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا یہ بات بڑا مروان ہے یہ ہے مروان بن محمد بن مروان خلیفہ مروان کو قطر کیا تاریخ میں یہاں تک منقول ہے کہ صفا نے یہ ہے ابو العباس یہ صفا کون ہے ابو العباس یہ عبداللہ ابن عباس کا پڑپوتا ہے یہ کس کا پڑپوتا ہے عبداللہ ابن عباس کا اس کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تو یہ جو صفا اس سفا کے نام سے مشہور ہے صفا کا مینا کیا صفا کا لفظی منا ہوتا ہے بہانے والا اس نے بڑا خون بہایا ہے بڑے بندوں کو مارا ہے صفا نام ہے حکمران بن گیا تو اس کو مان لیا علماء مائکرام دیکھیں آپ یہاں تک منقول ہے کہ صفا نے ایک ہی دن میں بنو امیا کے اسی لوگوں کو قتل کیا کون قتل ہو رہے ہیں بنی امیا کے لوگ ان کی لاشوں پر دسترخوان لگوایا اور پھر اسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا یہ باتیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ منقول ہے اللہ بہتر جانتا ہے صحیح ہے یا مبالغہ اللہ بہتر جانتا ہے ضروری نہیں کہ یہ بات صوفی سٹھی کو یہ بات جان لے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات منقول ہے کہی جاتی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے موجود اہل علم نے نہ تو بنو الاباس کے قتل اور بغاوت میں بنو امیا کے خلاف ان کا ساتھ دیا کن کا بنو عباس کا اور ان کے غالب آنے کے بعد کن کے غالب آنے کے بعد بنو عباس کے غالب آنے کے بعد نہ ہی ان کے خلاف خروج اور بغاوت کی بلکہ ان کی بھی تاج قبول کر لی جیسا کہ امام اوزائی امام مالک امام زہری امام لیس بن سعد بن نبی رباح اور یہ عقیدہ ہے امام مالک کا دیکھیں امام زہری کا امام لیس بن سعد کا یہ بڑے بڑے علماء کے بزرگ تو یہ, یہ انہوں نے رویہ کیوں اپنایا قرآن و حدیث کی وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا جو حکمران بن جائے اس کی اطاعت کرے البتہ جو اس کا غلط آرڈر ہے ایک ہیں دو ہیں تین وہ نہیں ماننے اس کے بعد دوسرے طبقے کے اہل علم کہ جو بعد میں آئے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں جیسے احمد بن حنبل محمد بن اسماعیل البخاری محمد بن دلیس شافی احمد بن نصر اسحاق بن رہے اور دوسرے لوگ جن کے زمانے میں بھی خلفاء اور ملوک ملوک اس کو کہتے ہیں بادشاہ جن کے زمانے میں خلفاء اور ملوک کی طرف سے بہت سی بدتوں نے جنم لیا بہت سی بدتوں نے جنم لیا جن کے اندر انہیں ستایا گیا کنہیں علماء کو تنگ کیا گیا علما کو کسی کو قتل کیا گیا جیسے احمد بن نسر مگر کسی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اتاد سے ہاتھ کھینچا ہو اور خروج یا بغاوت کی ہو یہاں تک کہ شیخ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کون سے شیخ نے شیخ عبد یہ کس کو نصیحت کر رہے ہیں آپ نے بائی کو کس فتنے میں فیصل بن ترکی کے بیٹوں کے فتنے میں یہاں تک کہ شیخ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں اس کے کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں کچھ شبہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے کثرت سے دعائے معصورہ پڑیے اور شیخ الاسلام محمد عبد الحاب کے کلام پر تاریخ ابن غل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے بار بار پڑھیے شی عبد کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پڑوتا ہوں کس کا محمد عبد الوہاب کا آپ بھی پڑوتے ہیں کس کے محمد بن کے تو تاریخ ابن غنام میں ان کی گفتگو موجود ہے ان مسائل میں وہ آپ بار بار پڑھیں تو آپ کو سنگ لگ جائے گی کیونکہ اس مسئلے میں انہوں نے اپنے رسائل کے اندر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے کنہوں نے محمد عبد الوہاب رحی محلہ نے لو جی کتنے اصول ہو گئے آج کتنا ٹائم لگ گیا شیخ صاحب آدھا گھنٹہ چلے جی चलیں चलیں. تو آپ بتائیں کہ پہلا اصول کیا ہے ابھی پتا چلے گا انہوں जी لوگوں کا جی بیٹا ہاں علم شری حاصل کرنا نمبر دو عمل کرنا نمبر تین بیٹا علم کی بنیاد پہ دوسروں کو دانت و تبلیغ کرنا نمبر چار عقیدہ سلف کا عقیدہ توحید کا اہتمام کرنا علم عمل دعوت و تبلیغ کی سطح پہ کتنے ہو گئے چار کے پانچ علم عمل دعوت و تبلیغ اور عقیدہ سلف اس کے بعد کیا ہو گیا پانچ جی سنتے نبوی کا اہتمام کرنا اور کتنے ہو گیا اب پانچ نمبر چھ علمائے سنت کو مضبوطی سے پکڑنا نمبر سات خفیہ اسلامی تنظیم و جماعتوں سے دور رہنا نمبر آٹھ حکمرانوں کے ساتھ برتاؤ جو کرنا ہے وہ کتاب و سنت اور جماع سلف کی روشنی میں کرنا ہے چلیں جی اب نو اصول اہل بدت سے دور رہنا اہل بدت سے دور رہنا اور ان سے لوگوں کو خبردار کرنا ان سے لوگوں کو ان کے بارے میں لوگوں کو وارننگ دینا ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا اہل بدت کا مقابلہ اہل بدت سے دور رہنا اور ان سے لوگوں کو خبردار کرنا اس پہ سلف کا اجماع ہے اس پہ سلف کا کیا ہے کہ اہل بدت سے دور بھی رہیں گے اور لوگوں کو ان کے بارے میں خبردار کرتے رہیں گے کہ بھئی اس عالم دین کی گفتگو نہ سنا کریں کیونکہ یہ بتتی ہے اس کی گفتگو بظاہر آپ کو میٹھی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بتتے ہیں آپ بھی کہیں بتتی نہ بن جائیں دھیان سے جیسا کہ قادی ابو ابویالہ جیسے محقق علم، علماء نے نقل کیا ہے ابو ابویالہ نے کیا نقل کیا جی ابو یا جیسے محققین علماء نے نقل کیا, کیا نقل کیا ہے یہ نقل کیا ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ اہل بدت سے دور رہیں گے اور ان کے بارے میں پبلک کو عوام کو خبردار کرتے رہیں گے یہ اجماع ہے اس مسئلے میں اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ آج ہمارے زمانے میں اہل بدت سنت کے لباس میں چھپتے ہیں اپنے آپ کو ان کے وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اہل بدت نے اپنا نام کیا رکھ لیا ہے اہل بدت نے اپنا نام کیا رکھ لیا ہے پاک و ہند میں اہل سنت نام ان کا ہے جو سب سے زیادہ بدتے یعنی کہ اپناتے بھی ہیں اور ان کو رواج بھی دیتے ہیں اہل سنت ان کا نام ہے جو عید میلاد النبی وسلم مناتے ہیں تیجا ساتواں پہلے شریف اور نماز سے پہلے اونچی آواز سے نیت کرنا روزے سے پہلے اونچی سے نیت کرنا بلکہ شرک تک معاملہ بھی پہنچ گیا ہے قبر والوں کو مشکل کشا حادت پرواز سمنا ان سے بیٹے مانگنا انہیں سجدہ کرنا چادریں چڑھانا پھول قبروں پہ رکھنا اگر بتیاں موم بط، اگر وغیرہ یعنی کہ ساری بتیں اپنا کر بھی وہ کیا ہیں اہل سنت تو شیخ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اہل بد سنت کے لباس میں چھپتے ہیں اور اسی کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں جبکہ وہ بدعات میں غرق ہوتے ہیں تھوڑی بتنی بدعات میں غرق ہوتے ہیں بک تنہارے ہوتے ہیں اور یہ ہر شخص کو معلوم ہے جو انہیں قریب سے جانتے ہیں اور جو ان کے حزبی اور تنظیمی رادوں سے واقف ہیں کہ وہ کس طرح ایک مسلمان حاکم کی بیت کو توڑ کر اس کے خلاف خروج و بغاوت کی پلاننگ بناتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے یہ بھی کیا ہے بدعت ہے حکم وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کرنا اس کی پلاننگ کرنا تو یہ بدعت بھی یہاں کے ماحول میں یہ بھی موجود ہے اور کئی اسلامی مالک میں بھی یہ موجود ہے آج کے اہل بدعت کا یہ عمل کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پہلے بتریوں نے بھی یہی کیا ہے ان کے اسی عمل سے ان کی بتیں رواج پاتی ہیں ان کے اسی عمل سے کس عمل سے کہ اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتی ہیں اور دلوں میں بیٹھتی ہیں امام ابن بتا نے اپنی صنعت سے البانا میں نقل کیا ہے کہ مفضل بن محل ہل یہ فوت میں ون سکس سیون ہجری میں ایک سوٹ ون سکس سیمن ہجری میں فوت ہوئے ہیں مفضل بن محلحل معروف و زاہد اور سکا ہے کہتے ہیں کہ ایک بیتی کے پاس آپ اگر بیٹھتے ہیں اور وہ فوراً اپنی عبدت کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ فوراً اس سے بتک جاؤ گے باغ جاؤ گے آپ اس کے پاس نہیں بیٹھو گے اور وہاں سے اٹھ جاؤ گے مگر جب وہ سنت کی بات کرے گا حدیثیں بیان کرے گا پھر بعد میں اپنی بدت کو کلام کے درمیان دھیرے دھیرے ڈالتا رہے گا تو یہ بدت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی اور پھر نہیں نکلے گی مطلب ایک ویتی کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور اسی خدشے کی وجہ سے کون سا خدشہ کہ اس کی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں اسی خدشے کی وجہ سے سلف یہ جو نا اس کی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں اس کو آپ ریکٹ میں کر دیں اسی خدشے کی وجہ سے کہ سلف اور اسی خدشے کی وجہ سے سلف کسی بتتی کے کلام کو نہیں سنتے تھے اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں کوئی بتتی اپنی بدعات کو پھیلا رہا ہو ابن نے البانا میں یہ کتاب کا نام ہے اپنی سن سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مامر نے کہا یہ میں پکی بات نہیں کرتا میرے خیال میں یہ مامر بن راشد ہیں مامر نے کہا کہ ابن تاؤس بیٹھے ہوئے تھے ابد اللہ بنتاؤ کہ ایک موتزری آ کر بات کرنے لگا ابن تاؤس بیٹھے ہوئے تھے کون آ کر بات کرنے لگا موتری اب موتری کون ہے بتتی لوگ ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کون کہتے ہیں مامر جو یہ رویت بیان کر رہے ہیں مامر کہتے ہیں وہ اس وقت ابن تعوس نے اپنے کان میں انگلی ڈال لی وی کی کلام نہیں سنی اپنے کان میں کیا ڈال لی انگلی ڈال لی اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم بھی اپنے کانوں میں سختی سے انگلیوں کو ڈال لو اور اس کے کلام کو کچھ بھی نہ سنو مامر کہتے ہیں کیونکہ انسان کا دل کمزور ہوتا ہے ان کی اگر آپ بتتی باتیں سنیں گے بتتیوں میں بیٹھیں گے آسا آستہ بدتل کو قبول کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ انسان کا دل کیا ہے کمزور ہے ابن بتا نے اسی کتاب کے اندر اور دیگر آسار نقل کیا ہیں چنانچہ عبدالرزاق کا یہ قول بھی نقل کیا ہے امام عبدالرزاق کہ انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن محمد بن نبی موتضری نے کہا میں سمجھتا ہوں <gas use> کہ آپ لوگوں کے پاس موتزرا کی تعداد زیادہ ہے میں نے کہا جی ہاں ان کا خیال ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو پھر اس نے کہا کیا آپ اس دکان میں بیٹھ کر میرے ساتھ بات کریں گے یہ کس نے کہا ابراہیم موتزری نے امام عبد سے کہا کیا آپ اس دکان میں بیٹھ کر میرے ساتھ بات کریں گے تو امامزاک نے کہا بالکل نہیں کہا کیوں عبدالرزا کہتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ انسانی دل بہت کمزور ہوتا ہے اور دین اس کے لیے نہیں ہے جو اس پہ غالب آ جائے کیا مطلب دین اس کے لیے نہیں جو اس پہ غالب آ جائے یہ یعنی کہ سچا ہونے کی نشانی یہ نہیں ہے کہ آپ غالب آ گئے ہو سکتا ہے آپ گفتگو میں مجھ سے تیز ہوں اور آپ غالب آ جائیں میں مغلوب ہو جاؤں تو یہ آپ کے حق پہ ہونے کی نشانی نہیں ہے حق وہی رہے گا جو کتاب و سنت ہے لیکن کئی دفعہ آدمی گفتگو میں تید ہوتا ہے تو اس کے تید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہے اور ابن بتا نے مزید البانا میں اپنی صنعت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ سعید بن عامر نے کہا ہم سے سلام بن ابی مطی نے بیان کیا کہ نفس پرستوں میں سے ایک شخص نے ایوب سختیانی سے کہا امام ایوب بن نبی تمیمہ سختیانی سے کہا ایبو بکر ابو بکر کون ہے ابو بکر کون ہے ایوب سختیانی لکھا ہوا آپ کے سامنے کہ ایک شخص نے ایوب سختیانی سے کہا اے ابو بکر ایوب سے کہا اے ابو بکر اس کا مطلب ایوب نام ابو بکر کی کنیت ہے اے بو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایوب نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تم سے میں آدھی بات بھی نہیں سننا چاہتا مثال کے طور پہ ایسے کہا ہوگا کہ میں تم سے آدھی بات میں نہیں سنوں گا سلف صالحین اسی طرح تھے کہ بتوں کی باتیں سننے سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کرتے تھے تاکہ دلوں میں ان کی بتیں بیٹھ نہ جائیں اور ہلاکت مقدر نہ بن جائے پھر کیا حال ہوگا اس کا جو ان بتوں کی ملسوں میں بیٹھ کر ان کے لیکچرز کو سنتا ہے اور ان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے بڑے سوال آتے ہیں جناب کیا شیخ صاحب یہ کلپ سنیں یہ کیا کہنے مولوی صاحب اس کا کیا جواب ہے وہ کلپ سنیں جی اس کا کیا آپ سنتے کیوں ہیں جی ہم نہیں سنتے اور آپ پبلک میں سے ہو کر سنتے ہیں کیوں بھائی بلا شبہ ان کا کلام ان کا کلام ایوب سستیانی کا کلام اس بارے میں کس بارے میں جو بیتیوں کی مدثوں میں بیٹھ کر ان کے لچت کو سنتا ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے بارے میں بہت ہی سخت ہوتا اسی لیے سفیان سوری جب بسرا آئے تو ربی بن سبھی کے معاملے اور لوگوں کے اندر اس کے مقام و مرتبہ پر غور کرنے لگے سفیاان سوری بسرا میں آئے ہیں اور ربیع کا معاملہ جاننا چاہتے ہیں کیسا آدمی ہے لوگوں میں اس کی کیا حیثیت ہے تو اس کے مذہب کے بارے میں سوال کیا لوگوں سے تو لوگوں نے بتایا کہ ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہیں تو انہوں نے پوچھا اس کے ساتھیوں میں سے کون کون لوگ ہیں کہا وہ قدری ہیں ان کے جو ساتھی ہیں وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھی کون ہیں قدری ہیں ان کے تقدیر کا بولیے ذرا تقدیر کا ان کے جو کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی جب انسان کچھ کرتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے تقدیر کا انکار کرنے والے تو فرمایا پھر وہ بھی قدری ہے سفیان سوری نے ربی پہ قدری کا حکم کیوں لگایا کیونکہ بیٹھتے کن کے درمیان ہیں قدریوں کے درمیان ابن بتا نے البانا میں سفیان سوری کے سکول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا اللہ سفیان سوری پہ رحم فرمائے آپ نے حکمت کی بات کہی اور سچ کہا اور علم کی بنیاد پر کہا اور کتاب و سنت کے موافق کہا بالکل وہی بات کہی جو حکمت کا تقاضا ہے اور جسے اہل علموں اہل علم اور صحب بصیرت سمتے ہیں دلیل کیا ہے سفیان سوری کے اس قول کی اللہ کا یہ فرمان یہ دیکھیں گے دلیل ہے سفیان سوری نے حکم لگایا ہے ربی کے اوپر قدری ہونے کا کیونکہ قدریوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہی قدری ہیں کہاں سے یہ حکم لیا اس ایس سے یادین خبا لم لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دلی, دلی دوست نہ بناؤ اپنے سوا ان کے مسلمانوں کے سوا اپنے سوا کسی کو دلی دلی, دلی دوست نہ بناؤ دلی دوست وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے کون دشمن تم ان کو دلی دوست مناتے ہو وہ ان کو جب موقع ملتا ہے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑھو اچھا جی اس ایسے کیا پتا چلا کہ آپ غیروں کو اپنا دلی دوست نہیں بنائیں گے تو اب جو غیروں کو دلی دوست بنائے ان کے ساتھ بیٹھے مجلسیں کرے بار بار بیٹھے دوستی کے انداز میں بیٹھے اس کا مطلب یہ ہے یہ ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے یہ انہی میں صحت ہے فدید بن عیاض رحم اللہ کہتے ہیں روحوں کے جھنڈ کے جھنڈ الگ الگ تھے ان کے روحیں عالمی برزخ میں الگ الگ تھیں کیسے پھر وہاں جن روحوں میں یعنی کہ وہاں جو روحیں تھیں لشکروں کی شکل میں تھی ایک لشکر ادھر ایک لشکر روحوں کا ادھر ایک لشکر روحوں کا ادھر پھر وہاں جن روحوں میں آپس میں پہچان تھی ان میں یہاں بھی محبت ہوتی دنیا میں اور جو وہاں غیر تھی یہاں پہ بھی وہ خلاف رہتی ہیں ایک کے مخالف رہتی ہیں چنانچہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اہل سنت کسی بتتی کے ساتھ دوستی کرے مگر یہ کہ اس کے اندر نفاق ہو کس کے اندر اس سنی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک اہل سنت کسی کے ساتھ دوستی کرے مگر یہ کہ اس کے اندر نفاق ہو کس کے اندر اس اہل سنت کے کے اندر اندر ابن بتا نے علی بانہ میں اس قول پر تبصہ کرتے ہوئے کہا فدل نے سچ کہا ہم زہری طور پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں سرف صالحین بتوں سے لوگوں کو بہت زیادہ ڈراتے اور ان سے آگاہ کرتے رہتے تھے یہاں احمد بن سنان نے کہا ایک ڈھولک والا میرا پڑوسی بنے کون پڑوسی بن جائے میرا ڈھولک والا میوزک والا موسیقی والا میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میرا پڑوسی کوئی بہت بنے یعنی کہ آپ کا پڑوسی وہ ہونا چاہیے تو نیک آدمی ہو نہ میوزک والا نہ بتی لیکن اگر میں مجبور کر دیا جاؤں اور مجھے اختیار کرنا پڑے میوزک والے کو یا بتائی کو کہ ان میں سے ایک کو پڑوسی بنانا پڑے گا تو پھر میں میوزک والے کو بنا لوں گا لیکن بتتی کو نہیں بناؤں گا وہی بات جو ہم نے صبح کی تھی کہ بس میں اگر کہا جائے یا قوالی سننا پڑے گی یا گانا سننا پڑے گا تو پھر کیا سنیں گے بہتر تو یہ ہے کیسی بس پہ آپ نہ بیٹھے نیچے اتر جائیں نہ میوزک سنیں نہ قوالی لیکن اگر مجبور کر دیا جائے اور اختیار یہ دیا جائے کہ گانا نہیں سنیں گے تو قوالی لگائیں گے تو پھر کہیں گے بھائی گانا ہی رہنے دو کیونکہ گانا حرام ہے اور قوالی میں شپ ہوتا ہے بدات ہوتی ہیں قوالی کے نتیجے میں دین خطرے میں پڑے گا تو کہتے ہیں کہ ایک ڈھولک والا میرا پڑوسی بنے میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ میرا پڑوسی کوئی وی بنے کیونکہ ڈھولک والے کو میں منع کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈھولک کو میں توڑ بھی دوں لیکن ایک بتتی اپنی بدت سے عوام الناس پڑوسیوں نوجوانوں سب کو بگاڑ کر رکھ دے گا آپ نے دیکھا ہوگا کئی اداکار توبہ کر لیتے ہیں ایسے ہی ہے کئی اداکار توبہ کر لیتے ہیں نا کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا کام غلط ہے شروع سے ان کو پتا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں مال کے لیے شہرت کے لیے لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کام کو اچھے لوگ اچھا نہیں سمتے لیکن جو بتتی ہے وہ تو سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں وہ تو پوسٹر لگائے گا کہ ہمارے دن ہمارے گھر میں فلاں دن محفل میلاد منقد ہو رہی ہے تشریف لائیں وہ تو پوسٹر لگائے گا کہ فلاں دن ہمارے گھر میں تیجا ہے ساتواں ہے چالیسواں ہے برسی ہے آپ تشریف لائیں ابن بتا اس موضوع پہ تبزہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت اللہ کے واضح تم میں سے کسی کو اپنے بارے میں اس کا حسن زن اور مذہب کی سچائی اس خطرے میں نہ ڈالے دیکھیں دیکھیں دیکھیں دیکھیں ذرا نمبر ایک آپ سمتے ہیں کہ میں حق کے اوپر ہوں نمبر دو آپ سمتے ہیں کہ نہیں میں خراب ہونے والا نہیں ہوں نمبر ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کس چیز پہ ہوں حق پہ نمبر دو کوئی بھی آدمی مجھے حق سے ہٹا نہیں سکتا یہ آپ کا اپنے بارے میں حسن زح ہے وہ کہتے ہیں دھیان سے یہ حسن زن آپ کو برباد نہ کر دے آپ یہ سوچ کے بتوں میں بیٹھتے رہے جناب میں نہیں خراب ہو سکتا میرے بچے نہیں خراب ہو سکتے تو یہ آپ کی غلطہ ہے یہ وہ کہہ رہے آپ سنیں دھیان سے کہتے ہیں اے مسلمانوں کی جماعت اللہ کے باز سے تم میں سے کسی کو اپنے بارے میں اس کا حسن زن اور مذہب کی سچائی اس خطرے میں ڈالے کہ وہ کسی نفس پرس اور بتی کے مجلس میں بیٹھنے لگے اور کہے میں اس کے پاس جاتا ہوں اس سے مناظرہ کرنے میں کیوں جاتا ہوں تاکہ اسے کیا کروں مناظرہ کرنے تاکہ اسے اس کے مذہب سے نکال دوں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بتتی سے بھی زیادہ فتنہ پرور ہیں اور ان کی باتیں خارش کی بیماری سے بھی زیادہ تیز لگنے والی ہیں اور شولوں سے بھی زیادہ دلوں کو جلانے والی ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ابن بطہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلے انہیں برا برا کہتے تھے کو؟ کو اور ان پر لان کرتے تھے پھر ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگے تاکہ ان کے خلاف رد کر سکیں اور انہیں نسکت کر سکیں یہاں تک کہ انہوں نے ان لوگوں کو خوب کشادگی سے بٹھایا اور اپنا مکر و فریب چھپائے رکھا یہاں تک کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئے اور آج ہم بھی ایسے ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں نصیحت کریں اور تاکہ ان کے خفیہ اور پر اثرار مناحل سے واقف ہو جائیں تاکہ ان سے ہم بچ سکیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور یہی لوگ اہل سنت کے خلاف ان کی مدد کرنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے بہرحال سرف سالین نے اسی منج کو اپنایا ہے اور اسی کو اپنے عمل سے ثابت کیا ہے چناتے اسی بنیاد پر ہر شخص پہ واجب ہے کہ اگر اسے اپنے اوپر کسی بگاڑ یا گمراہی کا خوف ہو تو وہ اسی منت کو اپنا کیا مندیوں سے دور رہنا اور اسی پر چلے کیونکہ یہ لوگ علم کی بنیاد پر منعرف ہوئے ہیں حافظ بن اسکر نے تاریخ دمشق میں احمد بن اول اللہ کی سمانے میں جو کہ اہل سنت میں سے ہیں ابو عبداللہ محمد بن احمد کے واسطے نقل کیا ہے کہ ابو جعفر احمد بن بنا اہل بدت پر بہت سخت تھے ان کا محاسبہ کرتے تھے انہیں خوب ذریع کرتے تھے ان کی غلطیوں کو تلاش کرتے انہیں نقصان پہنچانے میں جلدی کرتے تھے ان پر اگر قادر ہوتے تو انہیں نہیں چھوڑتے تھے اور جو بھی باقی رہتا ان سے ہمیشہ ڈرتا رہتا آپ ان میں سے کسی سے بھی کسی حال میں نرمی نہیں کرتے تھے یقین کی باتیں ہو رہی ہیں ابو جعفر احمد بن بنا اور نہ ہی مفاہت کرتے اگر کسی کی کوئی غلطی مل جاتی اور کوئی آ کر گواہی کر مذمت کرتے, کرتے, کرتے, کر کرتے اور محفلوں کر دلاتے یا اس کی بدعقیدگی کو مٹا دیتے اللہ کی رضا جوئی کی خاطر آپ اپنے اسی موقع پر جوہد کے ساتھ باقی رہے پہ ان کے مسلسل یہاں تک اپنے رب سے جا ملے دین کے خلاف آپ کے کارنامے بہت مشہور ہیں لو جی دسواں اصول اور آخری اصول یہ کیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ ہو ہمارا زندگی کے تمام معاملات اور حالات میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ہی تمام اصولوں کی جڑ ہے اور یہی ان پر فیصل ہے یعنی کہ کتاب و سنت کو ہر معاملے میں لازم پکڑے رکھنا اس سے باقی دیگر اصولوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح طور پہ گمراہ ہونا اسے ایسے کیا نکلا کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے سارے آپ کے اختیارات ختم ہو گئے سارے آپ کے کی اختیارات کیا ہو گئے مثال کے طور پہ جلدی میں ماقل بن سار کو جانتے ہیں صحابی ہیں انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا بخاری کی روایت ہے اس آدمی نے طلاق دے دی آپ کی توجہ میری طرف ہے نا یا پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں چل دو دیکھ چل میں ابھی آپ کے ساتھ چلے ہم نے دیکھ لیا اب تو میری طرف رہنی چاہیے اب آپ نے ادھر نہیں دیکھنا دیکھے اچھا بن سار نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا چچا کا بیٹا تھا بعد میں اس نے طلاق دے دی آپ پھر بھی دیکھ رہے ہیں بھائی ایسے نام کریں اب نہیں اچھا یہ جی. بعد میں اس آدمی نے کیا کیا طلاق دے دی عزت کے اندر رجوع بھی نہیں کیا عزت بھی ختم ہو گئی اب دوبارہ اس نے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ایک طلاق دی ہے اب نیا نکاح تو ہو سکتا ہے نا ما بن نسار نے قسم اٹھا لی کہ میں نے تمہیں اپنی بہن دی تھی تمہیں عزت دی تو نے طلاق دی عزت میں رجوع بھی نہیں کیا اب دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا اللہ کی قسم میری بہن تمہارے گھر میں اب کبھی داخل نہیں ہوگی اپنا ذاتی معاملہ ہے نا اپنی بہن کا معاملہ نماز کا معاملہ تو نہیں ہے روزے کا معاملہ نہیں عبادت کا معاملہ نہیں ہے اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن اللہ نے ایت اتار دی فلا کہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طلاق یافتہ بہن کو سابقہ خام سے نکاح کرنے سے روکو جب اللہ کا حکم آ گیا کہتے ہیں میں اپنی قسم توڑ دوں گا اور اللہ کا حکم مانوں گا تو یہ ہے مومن کی شان کہ ہر معاملے میں کس کی بات ماننی ہے اللہ اللہ کے رسول کے ہر معاملے میں صرف نماز روزے کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نما خانہ والوں کی بعد جب وہ اللہ اور طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یعنی کہ جب اللہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ایمان والوں کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی بات سن لی اللہ کے رسول کی بات سن لی اور مان لی تردد نہیں کرتے سوچو بچار میں امتلا نہیں ہوتے حدیث آ گئی ہے بات ختم اور یہی لوگ فلاں پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ مراد پانے والے ہیں اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں کنہوں نے منافقین وغیرہ نے اپنی پختہ قسمیں کہ اگر واقعی تو انہیں حکم دے تو یعنی کہ اللہ کے رسول ان کو حکم دے تو ہر صورت ضرور نکلیں گے اللہ کے رسول کی بات مان کر نکلیں گے جہاد وغیرہ کے لیے تو کہے. اب آپ ان سے کہہ دیں قسمیں نہ کھاؤ منافقین نے قسمیں اٹھائی تھی کہ اللہ کے رسول جو حکم دیں گے ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ قسمے نہ اٹھاؤ جانی پہچانی ہوئی اطاعت یہ کافی ہے ہمیں پتہ ہے تمہاری اطاعت کا تم ہم جانتے ہیں تم کیسی اطاعت کرتے ہو بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو کہہ دو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو پھر اگر تم پھر جاؤ ان کے اللہ اللہ کے رسول کا حکم نہ مانو تو اس کے ذمے ان کے اللہ کے رسول کے ذمے صرف وہ ہے جس کا ان پہ بوجھ ڈالا گیا کہ وہ تبلیغ کر دیں اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پہ بول ڈالا گیا ماننا اطاعت کرنا اور اگر اس کا حکم مانو گے اللہ کے رسول کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینے کی سوا کچھ نہیں ہے یہ روش بھائی یہ جتنی زمیریں ہیں نا یہاں پہ نام آنا چاہیے اللہ کے رسول اس طرح آسان ہو جائے گا کتاب و سنت پر چلنے اور انہیں مضبوطی سے تھامنے پر ابھارنے سے متعلق قرآن آیات بہت ہیں اور اسی طرح نسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بہت ہیں ان میں سے چند درج ذہر ہیں مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی حجرت الوداع کے موقع پر فرمایا وقت رکھ تو کتاب اللہ میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھا وہ چیز کیا ہے کتاب اللہ تو ہر معاملے میں یا کسی کسی معاملے میں کتاب اللہ کو ہر معاملے میں مضبوطی سے تھامنا ہے اور مصدرک حاکم میں یہ حدیث منقول ہے ابو ریرا سر بیعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم شیعینی لن تضلو اذا تمسکتم بھیما کتاب اللہ وسنتی ولن تفرقا حتی یرد علی الحود میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا نمبر ایک کیا اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ میری سنت ہے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ ہاؤس پر آ کر مجھ سے ملیں گی یعنی کہ کتاب و سنت دونوں پہ عمل کرنا ہے اور ایک ہی وقت میں دونوں پہ عمل کرنا ہے اسی میں نجات ہے ابن عباس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا فامن تباہ یا فلاح یا دل وشقا عید کا ترجمہ جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی میری ہدایت یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا ابن عباس نے فرمایا اس ایپ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے جو قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا یہ تفسیر تبریمی ہے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو قرآن کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں کسی بدبختی کا سامنا کرنا پڑے گا جنت میں جائے گا چنانچہ کتاب و سنت کی پابندی کرنا امر واجب ہے اور دائوں پر واجب ہے کہ وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں اور اسی کو اپنا نسب العین بنا لیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دعات کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رائے اور خواہش کو مقدم کرتے ہیں اگرچہ انہوں نے اپنی اس خواہش اور رائے کو دوسرا نام دے رکھا ہوتا ہے تاکہ سری مخافظ سے خود کو بچا سکیں لیکن یہ نام انہیں کچھ بھی فیدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی انہیں بے نیاز کر سکتے ہیں کیونکہ ناموں کے بدلنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے اب جو لوگ دعوتی مسلط کے نام پر اب جو لوگ دعوتی مسلط کے نام پر کتاب و سنت کی محالفت کرتے ہیں اور اسے کتاب و سنت کی نصوص پر مقدم کرتے ہیں کس کو دعوتی مسرت کو اور اسے ان کے دعوتی مسرت کو کتاب و سنت کی نصوص پر مقدم کرتے ہیں یقیناً یہ لوگ سیدھی راہ سے بڑھ کے ہوئے ہیں اسی طرح جو ان کی مہالفت کرے ان سے دشمنی کرے اور ان کے باطل کو ایکسپوز کرے یہ اس کے خلاف اطتلاح پردازی کرنا اور الزامات لگانا اپنے لیے جائز سمتے ہیں ان کئی دین کی دعوت دینے والے ایسے ہیں کہ اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ اس کی مخالفت میں ہر چیز کو جائز سمتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہمارے ممالک میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم حق پہ ہیں اب ہماری کوئی بتتی مخالفت کرتا ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ تھانے میں پہنچ کر پولیس کے پاس پہنچ کر ہم اس کے اوپر غلط الزام لگائیں تو ہم لگائے کیا یہ جائز ہے ایسا تو جائز نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح جو ان کی مخالفت کریں ان کے دعات کی ان سے دشمنی کریں اور ان کے باطل کو ایکسپوز کریں یہ اس کے خلاف افتراب پردادی کرنا اور الزامات لگانا اپنے لئے جائز سمتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں یہ دعوت کی مسرت ہے اور اس عید کا انہیں کچھ بھی خیال اور پاس و لحاظ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے کہا ہے کہ والذین یعودون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبو فقد احتملو بہتانو ا اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے بغیر کسی گناہ کے بہتان اور صحیح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ وہ کی عیتوں کا کچھ بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے نزدیک دعوت کی مسلط مقدم ہوتی ہے کہ دعوت کی خاطر جھوٹ بولو الزامات لگاؤ تومتے لگاؤ سب کچھ عید ہو جاتا ہے یہ یقیناً بہت بڑی غلطی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے جو اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اس کی طرف رجوع کرے کیونکہ جو ایسی سوچ اور فکر رکھتا ہے وہ کھلی ہوئی گمرائی اور کبھی جرم کا شکار ہے اور ایسے ہی لوگوں سے سلف نے اور خبردار کیا ہے اور حقیقت میں یہی سلسلہ امتداد ہے ان اہل رائے کا جن کی سلف نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اور ان کے اور سلف کے درمیان ہمیشہ سخت علمی رائیاں ہوتی رہی ہیں یہاں تک کہ اللہ نے اہل سنت سلف کو ان پہ غالب کیا اور ان کے باطل کو توڑا ہے تمام فضل و احسان اور تعریف اسی اللہ کے لیے ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے کہ بس آپ نے جان لیا ہے اس آخری اصول کو باقی اس کی تفصیلات ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پہ کار بنگ رہنے کی توفیق نہایت فرمائے بہت سنہری اصول ہیں اور اس کتاب کا وقت فقتاً مطالعہ کرتے رہیے اور علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیے جدیرا اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا وقت دینا قبول فرمائے اللہ کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ یہاں کے کو شیخ کو ان کے ساتھیوں کو مکتب کو سب کو جدائے خیر دے اور جنہوں نے اس درس کے انعقاد کا موقع دیا ان کی محنتیں قبول فرمائے وَآخدَ